کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم چم ہم اسلام کا ادم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ ظُلْمًا فَمَن بَلَغَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ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 اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز یہ وہم نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے ہیں وہ ہرگز آجز نہیں کر سکیں بھی يُذهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُّ وَكُم وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُوا مِن فی شَيْءٍ فِي سَبِيلِ لو يُوَفَّ إِلَيْكُمْ کم لَا تُظْلَمُونَ اور جہاں تک تمہیں توفیق ہو ان کے لیے تیاری رکھو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 سمیع العلیم اور اگر وہ سلو کے لیے جھک جائیں تو تو بھی اس کے لیے جھک جا اور اللہ پر توکر کر یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے وَإن فن ہس بک ولی اد کب نصری و بل اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام در تسلسل ہے ہمارے اس پروگرام کا جو اب سے دو گھنٹے قبل ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر شروع کیا گیا تھا ریڈیو احمدیہ جیسا کہ ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام نو بجے سے گیارہ بجے تک جب اتوار کو آٹھ بجے شب ایف ایم پر شروع کیا جاتا ہے اور پھر 10 سے بارہ بجے آخری دو گھنٹے کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں اسی فریکوینسی یعنی اے ایم فائیو پر لے کر حاضر ہوتے ہیں اس پروگرام کو آپ براہ راست ہماری ویب سائٹ ڈبلیو ڈبلیو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس یعنی اسلام کی آواز ایک ہی لفظ ہے وائس آف اسلام کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے ہمارے بہت سے سامعین ہیں جو کینیڈا سے باہر ہندوستان پاکستان انگلستان میں اور جرمنی آسٹریلیا اور دوسرے ممالک میں ہیں جو ریکارڈنگ سنتے ہیں اور پھر اس پروگرام کے بارے میں تبصرہ اور رائے دیتے ہیں آپ تمام حضرات کے بہت بہت شکریہ جتنی ای میلس کے ہم جواب دے سکتے ہیں وہ تو ہم دیتے ہیں لیکن جو خاص طور پر رائے کے بارے میں ہوتی ہیں یا صرف پروگرام کے بارے میں آپ کا تبصرہ ہوتا ہے ان کے ہم عمومی طور پہ جواب نہیں دیتے لیکن اس پروگرام کے توسط سے اور براہ راست ہیں جب بھی آپ سنیں گے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات کو سراہتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آج کا پروگرام سامین دراصل تسلسل ہے ہمارے ان پروگراموں کا جس میں ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دینی مسیح معود مہدی محود علیہ صلاح وسلام جو کہ بانی ہیں سلسلہ علی احمدیہ کے ان کی کتب کے بارے میں بات کیا کرتے ہیں اور آج جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے تحفہ گولوریا جس کے بارے میں مکرمہ محترم عبدالور عابد صاحب نے ابتدائی کلمات میں بیان کیا ہم درخواست کریں گے ان سے کہ مختصراً کچھ منٹ لیں اور ہمارے سامعین کو بتا دیں کہ کیا بات اب تک ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے اس فریکوینسی پہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ شامل ہوئے انہیں بھی پتہ چلے کہ آج کا موضوع کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سامین ہم آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو یا پھر وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی اگر آپ ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارا ٹول فری نمبر ہے 1855 ایٹ فائیو ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا اگلے دو گھنٹے تک یعنی شب بارہ بجے تک ہم اور آپ ساتھ رہیں گے تو اسی چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے جو بات شروع ہوئی تھی عبد الورابد صاحب آپ سے درخواست ہے کہ مختصرا بتا دیں ہمارے سامیں جنہوں نے ہمیں ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں کہ موضوع کیا ہے اور پھر سوالات کی طرف آئیں گے ظہیر صاحب اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں تو آپ کے سوال ہے ہم وہیں سے بات کو شروع کریں گے اس کے بعد جی عبد النور آابد صاحب جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہم تحفہ گولڈویا جو حضرت اکدس مسیح ماحد علیہ السلۃ السلام کی ایک کتاب ہے جو حضور نے انیس میں تحریر فرمائی اور انیس سو دو میں اس کی اشاعت منظر عام پر آئی اور اسی طرح یہ جو کتاب ہے یہ روحانی خزائن جو حضرت اقدس مسیح مسیح تو اسلام کی کتب کا مجموعہ ہے اس کی ٹوٹل کل تیئیس جلدیں ہیں اور ان تیئیس جلدوں میں نوے سے زائد کتابیں شامل ہیں نوے کتابیں شامل ہیں اور اسی کی نمبر سترہ جو جلد ہے اس کے اندر یہ کتاب شامل ہے اسی جلد کی کتابیں عربئین اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد پہ پہلے بات ہو چکی ہے اور اس جلد کی یہ آخری کتاب ہے یا ہم جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس میں یہ تین کتابیں موجود ہیں دو پہ بات ہو چکی ہے اور یہ ایک کتاب جس پہ ہم بات کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا آج اسی کے تسلسل میں ہم کیونکہ کافی زخیم کتاب ہے جی تو اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اختصار سے یہ کہ حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام نے اٹھارہ سو میں انجام اعتم لکھی اور اس کے اندر مختلف جو باتیں اس میں بیان ہوئیں ایک بات اس میں یہ تھی کہ میں زبانی جو مباحثے ہیں وہ آج کے بعد نہیں کروں گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے حضور نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ سے مباحثے نہیں کروں گا اور ایک اعتراض جو پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف یا منسوب کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مسیح سات اسلام نے چیلنج کیا ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑی تحدیث سے ان کا جواب بھی دیا اور ان کے رد میں احمدی قادیانیت کے رد میں بڑی کتابیں بھی لکھیں تو اس پہ آج ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ تحفہ گولڈویا حضرت مسیحی صاحب اسلام نے اسی اعتراض کے جواب میں یا انہیں باتوں کے رد میں جو اس زمانے میں مشہور ہوئیں کہ جس طرح پیر محل علی شاہ لاہور تشریف لے آئے اور انہوں نے جو تفسیری مباحث تفسیری مقابلہ تھا اس سے روگردانی کی اور جو مباحثہ تھا زبانی اس پہ انہوں نے اصرار کیا کہ وہ زبانی مباحثہ ہونا چاہیے جب کہ عضب مسیحم علیہ اسلام اس بات سے چار سال پہلے اس بات کو اپنی کتب میں لکھ چکے تھے کہ میں زبانی مباحثے آج کے بعد نہیں کروں گا تو یہ وہ پس منظر ہے جس کے اندر حضرت مسیحم علیہ سات نے یہ کتاب لکھی اور مختلف چیلنجز پھر ان کو دیے ہیں اس میں سے ایک چیلنج یہ تھا کہ اگر چونکہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر, ناظر جان کر یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں کوئی مقابلہ نہیں کروں گا جو زبانی طور پہ مباحثہ کا رنگ رکھتا ہو ہم کرتے یہ ہیں کہ میں نے اول سے آخر تک جو دلائل اپنے حق میں دیے ہیں حیاتِ مسیح کے وفات مسیح کے یا صداقت مسیحم علیہ سات اسلام کے کے کے میں پیر مہر علی شاہ صاحب سے یہ درخواست ہے کہ وہ ان کو نمبر وار توڑ دیں اور اگر فتح ان کی ہو جاتی ہے اور انہی کے جو منتخب کردہ آ, منصف تھے جج تھے آ, مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب ان کو ان عظم وسیم علیہ صاحب اسلام نے بھی قبول کیا اور ان کا کہا کہ اگر آ, مجمع میں بیٹھ کے یہ اعتراض میں جو بات پیش کر رہا ہوں اور پھر ان کی بات عوام جو فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد جو مولوی صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب اس کو ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرا چیلنج انہوں نے دیا کہ تفسیر کا چونکہ میں نے مقابلے کا چیلنج دیا تھا بالمواجہ جی یعنی کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے ہم اس کی تفسیر لکھیں گے تو یہ بھی بات ممکن نہ ہو سکی تو پھر حضرت وسیم علیہ سات اسلام نے آخری جو اس کی کڑی تھی یا آخری اعتراض بھی بند کرنے کے لیے کہ چونکہ زبانی مباحثہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو عربی ہے وہ اتنی بلیغ ہو کہ حضرت وسیم علیہ سات اسلام کا وہ مقابلہ کر سکتے کیونکہ مباحثہ نہیں ہوا جی. اور مباحثہ کے نتیجے میں تفسیری نوٹ لکھے جانے تھے اور یہ شرط تھی اپنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی حزم وسیم علیہ السلام نے اس کا پھر یہ نچوڑ نکالا یا اس کا جو جواب حزم وسیم علیہ سات نے دیا وہ یہ تھا کہ جو قوت اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب کو تھی وہ ضرور ہے کہ عربی لکھنے کی اب بھی موجود ہو پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں صورت فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں اور دن ہم مقرر کر لیتے ہیں ستر اس میں میں اپنے حق میں دلائل دوں گا فاتحہ کی تفسیر سے اور آپ ایسا کریں کہ آپ صورف فاتحہ کی تفسیر لکھیں عربی میں فصیح و بلیغ ہونی چاہیے اور اس میں آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ بڑے صغیر کے علماء کو چھوڑ کر عرب کے جو علماء ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں ٹھیک ہے اور آپ نے میرے رد میں باتیں لکھنی ہیں جو صرف فاتحہ سے نکلتی ہوں تو یہ وہ بات تھی یہ وہ چیلنج تھا جو حضرت مسیم علیہ ساتلام نے دیا ان کو اور یہ جو آخری کڑی تھی یا آخری کسی صورت میں کوئی اعتراض کی ایک کثرہ کوئی موجود رہ سکتا تھا وہ بھی حضرت وسیم علیہ سات نے اپنے زمانے میں اس کو بند کیا ہے تو یہ وہ پس منظر ہے اس پس منظر کو کتاب لے کر آگے چلتی ہے جب ہمارے پاس کوئی سوال نہیں ہوں گے تو ان اس کتاب کے है. مختلف حصوں سے گزریں گے چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے مختصر بیان کر دیا آج کا جو بھی موضوع ہے اس کے اوپر ہم آپ کے سوالات بھی شامل کر رہے ہیں پروگرام میں مصباح صاحب ہمارے ساتھ ظہیر صاحب شامل ہوئے تھے اور انہوں نے ایک سوال ہم سے کیا تھا اور وہ سوال اس طرح کا تھا کہ بچپن سے انہوں نے یہ بچپن میں ان کی قرآن بھی یاد کرایا جاتا ہے بچوں کو اور مختلف احادیث بھی یاد کرائی جاتی ہیں اور بعض اوقات احادیث وہی باتیں ہیں جو قرآنِ کریم میں بھی ہیں لیکن بعض بعض لوگ احادیث کو درجہ اس سے شاید بڑھ کے بھی دے دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی جو احادیث یعنی ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ وہ جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہیں یا قرآن کی احادیث کہیں یا تفصیر کہیں تو یہ سب جو لکھی گئی ہیں یہ کیسے لکھی گئی ہیں ٹھیک ہے بالکل یعنی یہ اگر ہر بات قرآن کریم میں تھی جی تو پھر حدیثوں کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی جی تو اور خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثیں لکھوائیں بھی جی کیونکہ حدیث جو ہیں وہ رسول کا قول ہیں تو کئی ایسی باتیں ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بعض باتیں انسان آیات سے خود نہیں سمجھ سکتا تو پھر نبی نے سمجھائی ہیں سوالات صحابہ پوچھتے تھے کہ حضور اس سایت کا کیا مطلب ہے خود امر المومنین ہر تاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کریم کے آیات کے متعلق حضور سے سوالات کی ہیں کہ حضور اس ساحد کا کیا مطلب ہے تو حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بتائیں اور وہ حدیث میں لکھی گئیں تو یہ جو یہ حدیث کی کتابوں نے پھر ان باتوں کو محفوظ رکھا ٹھیک ہے تو وہ آگے ہم تک پہنچی ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ کتابیں خیر امین صاحب تو اس کو نبوت کے ساتھ جوڑ رہے تھے کہ نبی نہیں لکھتا باقی جو مرد لکھے اور شک کوئی لکھے نبی نہ لکھے تو حالانکہ نبی کیوں نہ لکھے کوئی نازب باللہ یہ کوئی شراب یا ایسی کوئی حرام چیز تو نہیں ہے کہ نبی نہیں استعمال کر سکتا اس میں میں نے تفسیروں کے حوالے پڑھے تھے جس میں تو خاص نبیوں کی کتابت کا ذکر تھا کہ انہوں نے کتابت کی لیکن یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے اقرا بے اس میں رب کل خالق خالق ال انسان میں نلک ٹھیک تو اس میں جو آتا ہے اللہ جی علامہ بالقلم قلم ہے اس کی تفسیر بڑی زبردست کیا ہی یعنی الفاظ چنے ہیں امام راضی نے اس میں لکھتے ہیں کہ یوروا انّلمان علیہ السلام صالۂ فریتن علی کلام فقال لا الب کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے جو میں نے بات کی تو کہتے ہیں جنہوں نے کہا یہ ہوا ہے جس طرح ہوا ہوتی نا ادھر سے یا ادھر چلے گی جہاں تو کہتا آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ آپ نے کی ہوا بن گئی چلے گی کہتے ہیں اچھا کالا فما قید ہو تو سلمان علیہ السلام پوچھا اچھا تو یہ پھر بات کو کیسے قید کیا جائے جی. یہ تو ہوا میں اڑ گئی ہوا میں تو نہیں اڑانی جی. اس کو قید کرنا ہے محفوظ کرنا ہے تو اس کو کیسے کیا جائے جنہوں نے کہا الکتاب تو لکھنا پڑے گا کتابت تو کہتے ہیں فلقلم و سیاد ان العلوم تو قلم جو ہے یہ شکاری ہے اور اس کا شکار علم ہے یعنی یہ علم کو شکار کر کے محفوظ کر دیتا ہے تو اس كی نیچے امام فخر الدین راضی لکھتے ہیں فصان ہُو من كا در بسواد ہالدین منور منور كما انا ہُ جال كا بہت ہی اچھا جملہ ہے یہ ہماری آنکھ ہے نا ہم اس میں جو دو حصے ہیں ایک سفید ہے اور ایک کالا ہے جی جو ہم دیکھتے ہیں اس کالے حصے کے ذریعے دیکھتے جی ہیں تو امام راضی کہتے ہیں کہ جو قلم ہے وہ سیاح ہے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کاغذ کالا کر دیا یعنی جی لکھ دیا جی جی تو امام راضی کہتے ہیں جس طرح یہ بظاہر کالی چیز ہے ہاں لیکن نہایت ہی فائدے مند ہے سفیدی کے مقابلے میں yeah. اسی طرح کلم, انک جو ہے کالی ہے لیکن وہی دکھاتی ہے دین, روشنی وہی روشنی <laughs> دکھاتی دین کا ٹھیک ہے تو یہ دین, یعنی قلم کی فضیلت ہے اور اس میں پھر آگے مزید لکھتے ہیں کہ سعید بن سعید ان کا جو ہیں یہ تابعین میں سے بڑے مفسرین میں ان کا نام ہے uh -huh. وہ لکھتے ہیں القلم و نعمتمِن اللّہ تعالیٰ عظیمہ للا ذال کا لم یکم دین کہ قلم جو ہے اللّہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے اگر قلم نہ ہوتا تو دین ہرگز قائم نہ ہو سکتا فا دلا کمال کرم ہی سبحان ہوں ورنہ علمہ اباد ہُمالم یالم تو اس میں کتابت کی فضیلت بتائی گئی ہے تو اچھا اس میں پھر آگے مزید لکھتے ہیں علامہ ہُو بالکلم قلم سلاست آویل آحا دہا انّہ آدم علیہ السلام لیہ اول من کا یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ پہلا بندہ جس نے کتابت کی اس نے لکھا آدم آدم علیہ السلام وہ تو پہلا نبی کتابت سے شروع ہو رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیوں کتاب لکھ دی ٹھیک ہے تو امام کرتبی لکھتے ہیں کہ پہلا بندہ جس نے کتابت کی لکھا وہ التعدم تھے یہ تو نبی ہیں خود اللہ کے پاس بھی یہ کتاب ہے ٹھیک ہے ہاں حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا لمہ خالہ کلّہ الخل کا کاتبہ فی کتاب ہی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر دیا تو اس نے اپنے پاس ایک کتاب میں لکھا ٹھیک ہے فاؤ و آئندہ اور وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے, جی ہے, جی ہے ہم کہتے ہیں لوہے محفوظ میں ہے تو یان اللہ بھی کتاب یعنی لکھ رہا ہے تو نبی کی کتابت میں کیا اعتراض ہے تو کوئی جیسے میں نے عرض کی کہ ایسی بات ہے ہی نہیں صرف حضرت مسیح معود علیہ السلام کی ذات کو سامنے رکھ کر یہ اعتراض بنایا گیا جی ہے ये اور ٹارگٹ جی کیا گیا ہے ورنہ تو انسان اس طرح کے سوالات کئی بنا سکتا ہے اگر کسی شخص نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی نہ ماننا ہو جی تو یہ اعتراض کر دے کہ نبی تو کشتی نہیں بناتا یہ نوح علیہ السلام نے کیوں بنا دی کسی اور نبی نے کشتی بنائی تو اس قسم کے سوالات آپ بناتے چلے جائیں پہلے نوٹ کر لیں کس نبی نے کیا کام کیے ٹھیک ہے اور اس پر آپ اعتراض کر دیں کہ باقی تو کسی نبی نے نہیں کیا انہوں نے کیوں کر دیا تو یہ ایسے سوالات اس یعنی کسی کو ٹارگٹ کر کے ہی بنائے جاتے ہیں کہیں قرآن اور حدیث میں اس قسم کے معیار جو ہیں وہ بیان نہیں ہوئے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب امین صاحب امید تو ہے آپ کو جواب ملا ہوگا آپ دوبارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی امین صاحب آپ جی صاحب بڑی بڑا ہی بڑا اچھا یہ صاحب نے جو مجھے سوال کا جواب دیا نا یا تو بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے خواب کی تعبیر کا جو میں نے سوال کیا اس کا ہنڈریڈ پرسینٹ آپ جواب نہیں دے سکے ہیں نہ دے سکیں گے باقی رہا مرزا صاحب کی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں اس میں صرف فحوش ہے گالیاں ہیں یا زبردستی عیسیٰ علیہ السلام کی تین چار جگہ نوز قبریں ہیں اور زبردستی عیسیٰ علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتھارا ہے آپ کے مرزا صاحب نے تو مجھے بتائیں آپ کہ ان کتابوں سے کیا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا جو ہم پڑھیں یا ہم وہ کریں جو میں نے بات آپ سے پوچھی اس کا آپ کسی نے کسی قسم کا بھی جواب نہیں دیا کیونکہ یوسف علیہ السلام صاحب شریعت نبی نہیں تھے وہ ضبور کی شریت کو فالو کرتے ہوئے تو مجھے اس آیت میں عطا کی اس اس کیا تھا اس کی بات تو پلیز آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں اور جو سوال کیا رہا تھا وہ جواب دیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ جو بات کی ہے وہ تو بہت آسان سی ہے کہ جو کتابیں ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے پڑھ کے دیکھیں اور خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا مضامین ہیں باقی میں اپنے مہمانوں پہ چھوڑتا ہوں جی مصباح جی صاحب سے بات کرتے ہیں شروع جی امین صاحب فرماتے ہیں کزالک کا یج کا کا یہ آیت آپ نے پڑھی تو اس میں تو کہیں بھی کتابت کا ذکر نہیں ہے جی لیکن یہ آیت میں نے پڑھی ہی نہیں امین صاحب کزال کا یج طبی کا رب کا بائی الم سورج یوسف کا پہلا رکوع ہے اس کا میں نے یہاں بالکل بھی ذکر نہیں کیا میں نے ذکر کیا آخری رکوؤں کا آخری آیات کا جہاں ایک لمبے عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتے ہیں اور جب کہ یوسف علیہ السلام اس فرعون کے دربار میں خزائن کے وزیر بن کے بن گئے تھے اس موقع پر جو آیت قرآن کریم نے بیان کی ہے رب قداطی تانی من الملک و علم من تعویل اللہ ٹھیک ہے کہ تم نے مجھے باتوں کی تعویل تعبیر سکھائی اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں نے اس کی کہیں نہیں کہا کہ اس آیت میں ہی لکھا ہوا ہے میں نے کہا اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں وہ تفسیر میں نے آپ کو سنائی ہے اور کتنا بڑا نام ہے تفسیر ہاں جی یاد تو یہ نا کہ میں نے کسی جی چھوٹا نام لے لیا ہو اور آپ کہیں کہ یہ تو ناقابل اعتبار بندہ آپ نے بتا دیا جی اگر فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ ناوز بلّہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہیں آپ کے نزدیک تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حوالہ ہمیں قابل قبول نہیں کیونکہ فخر الدین راضی کون ہم تو نہیں جانتے لیکن حضرت امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ جس کو جن کو ہر علم تفسیر سے آگاہی رکھنے والا شخص جانتا ہے وہ اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں بالکل کہ والد صاحب آئے ہیں یعقوب علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام اب شاہی دربار میں تھے تو آپ نے اپنے والد صاحب کو دکھائے خزانے ملکی خزانے ملکی کی امانت تھی لیکن دکھاتا ہے بندہ تو ان خزانوں میں مخاذن القراتیس ہیں پیپروں کے خزانے اور تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اتنے خزانے تمہیں لکھ کے یہاں رکھ لیے لیکن دو لفظ مجھے نہ لکھ سکے کہ میں زندہ ہوں پریشان نہ ہوں تو یہ کتابت جو ہے نبی کر کے بیٹھا ہے اور جی. اس کا امام فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں خزانہ جو ہے بھرا پڑا ہے اور اس پر میں امام بیزاوی کی تفسیر بھی آپ کو بتا چکا ہوں جی. کہ حضور صلی علیہ وسلم امی تھے لیکن موسا علیہ السلام داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کانوں یکت بون وہ کتابت کیا کرتے تھے لکھا کرتے تھے تو یہ آئے جو آپ نے پڑھی کزال کا یہ طبی کا ربو کا اس کا میں نے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا سورہ یوسف کی پہلے رکوع میں یہ آئے تھے میں نے آخری آیات کی بات کی تھی رب کا داتی تع نیمِ الملک و علم تانیم ان طویل <الہدیث> اس کی تفسیر میں امام راضی کیا لکھ رہے ہیں آپ ہی سمجھا دیں کہ وہ ان خزانوں میں جو پیپروں کا خزانہ تھا جن کو حضرت یوسف علیہ السلام نے لکھ لکھ کر بھرا ہوا تھا اس پہ کیا لکھا ہوا تھا کیا نسخے لکھے ہوئے تھے کیا کوڈ ورڈ لکھے ہوئے تھے آپ ہی بتا دیں کہ ایسی کیا باتیں تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے لکھیں اور نبی وہی باتیں لکھ سکتا ہے اور دوسری باتیں نہیں لکھ سکتا دی آپ بتا دیں ہمیں اور آگے میں نے بات کی کہ اس میں علامہ قلم کی تفسیر میں جس میں حضرت قطع کہتے ہیں القلم نعمت المن اللہ تعالیٰ اللہ ظاہِ کا لم یکم دین کہ اگر قلم نہ ہوتا تو دین قائم نہ ہو سکتا جی yeah. تو اس اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہ استثناء کر دیا نبی کا کہ نبی نہیں لکھ سکتا باقی لکھ سکتے ہیں امام کُرت بھی آگے لکھتے ہیں آدم علیہ السلام اوالا من کا پہلا بندہ جس نے کتابت کی حرت عدم علیہ السلام تھے تو اتنے حوالے میں نے پڑھ دیے اور آپ کی تسلی نہیں کوئی بات نہیں لیکن آپ براہ کرم یہ تو الزام نہ دیں کہ میرے سوال کا جواب آپ لوگوں نے درست نہیں دیا بہرحال جو حوالے ہم نے پڑھے سامین نے سن لیے یہ اسلام میں لکھی گئیں جو مشہور تفاثیر ہیں ان کے حوالے ہیں جو صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ نبی کی کتابت میں نبی کی لکھنے میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں چلیے مصباح صاحب یہاں اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک دو حوالے پڑھنا چاہتا تھا ایک تو آپ نے ذکر کیا آج جس سے تحفہ گولوریمیں کہ جو بھی تفصیل لکھنی تھی اس کا جج جن صاحب کو بنانا تھا وہ بعد میں بہت بڑے معاند بنے اور دشمن بنے اور مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب بالکل, بالکل اب ان کی ان کے الفاظ میں بالکل. پڑھ کے سناتا ہوں جو براہ نے لکھنے کے بارے میں جب لکھی گئی تو اس کے دباچے میں کیا لکھا ہے کہ ہماری نظر میں یہ کتاب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 اور دو چار ایسے اشخاص انصار اسلام کی نشاندہی کرے جنہوں یعنی نے اسلام کی نصرت مالی و جانی و قلمی و لسانی کے علاوہ حالی نصرت کا بھی بیڑا اٹھایا ہو یہ رسالہ اشاعت الصنا جلد سات نمبر 6 صفحہ ایک سو انہتر تو امین صاحب اس لیے ہیں یہ کتابیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں ہے آپ نے ضرور نام سنا ہوگا مولانا محمد ابوالکلام آزاد کا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جا تاکہ وہ محتمل بشان تحریک جس نے ہمارے دشمنوں کو عرصہ تک پست اور پامال بنائے رکھا آئندہ بھی جاری رہے مرزا صاحب کی یہ خدمت اب یہ خدمت کون سی ہے یہ وہی کلمی جہاد ہے جو حضرت مرزا صاحب نے کیا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 بہت بہت شکریہ سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور پروگرام جاری رہے گا شب بارہ بجے تک آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 یا پھر ٹول فری نمبر ہے ون ظہیر صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹل سے ہمیں کال کر رہے ہیں انہیں خوش کہیں گے ریڈیو احمدیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام بہت ہی اعلیٰ بالکل آپ نے جو لیکچر دیا ہے کاش یہ کسی یونیورسٹی میں دیا جائے بہت شکریہ آپ کا اور واقعی آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ امبیا کی تو سنت ہی یہ ہے کہ وہ کتابیں لکھے لکھا کر لکھا کرتے ہیں اور یہی پیسفل ایک چیز ہے کہ جو دنیا کو بتائی جا سکتی ہے کاش جماعت دی کو یہ موقع ملے کہ وہ اسلام کو اس طرح ریپریزنٹ کر سکے واقعی بہت مزہ آیا سننے کا واقعی یونیورسٹی لیول کا پروگرام ہے آپ کا شکریہ چلیے بہت شکریہ ضہی صاحب آپ نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو سامد پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کیا کرتے ہیں ایک دفعہ پھر یاد دہانی کے لیے فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو یا پھر ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہم اپنے پروگرام کو تو لے کر آگے بڑھیں گے اور سوالات بھی شامل کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ بعض سوالات اگر پروگرام سے تھوڑا سا ہٹ کر تو آپ کی اجازت ہے کہ انہیں شامل کر ایک سوال میرے پاس کے ہے لیکن ہمارے آج کے موضوع سے ذرا سا ہٹ کر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ندیم بیگ صاحب نے بھیجا ہے سوال اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی جھوٹے نبی یا کزاب کذاب آئے ہیں کیا حدیث یا قرآن میں ان کا نام لے کر بتایا گیا ہے اور اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کا نام قرآن یا حدیث میں نہیں آیا ہمیں دکھا دیں تو اگر میں اس کو تھوڑا سا مولڈ کر لوں خزاب لفظ ہٹا بھی دیا جائے تو سوال یہ بھی ہے کہ جتنے دبی آئیں ان کے تو نام ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ سوال کیا گیا ہے ہم سے چلیں جی اس سے پہلے جو امین صاحب نے آخری سوال کیا تھا جی نازب اللہ مرزا صاحب کی کتابوں میں فہش اور بے ادبی ہے جی وہ تو ایک آپ نے حوالہ پڑھ دیا ہے اشاعت السنہ اب تو آن لائن بھی ڈال دی ہے کسی خیر خانے نے یعنی لوگ سمجھ دو شاید ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں اشاعت السنہ اخبار کا حوالہ ہے اس حوالے کی وجہ سے بعض بریلوی حضرات جو ہیں اب آپس میں بھی تو ایک ٹسل ہے نا اب پہلا فتویٰ کفر جو ہے وہ انہیں بٹالوی صاحب نے لگایا تھا جی ہاں اور بریلوی حضرات کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کریڈٹ جو ہے وہ اللہ حدیث کی طرف چلا جائے جی تو وہ ایک کتاب ان کی طرف سے آئی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ مولو محمد بٹالوی صاحب جو مرزا عادیانی صاحب کے پہلے حوالے تھے ٹھیک ہے تو وہ تو یعنی میرا صاحب کہیں اور لے کے جا رہے تھے تو ہم یعنی بریلوی حضرات نے پھر دیکھا اور تاڑا اور رائے راست پر لے کر آئے بہرحال تو وہ تو کیا ریویو لکھ رہے ہیں برائے نحمدیہ پہ اور جو مثال دی امین صاحب نے کہ فحش یا بے ادبی والی بات کون سی ہے کہ لکھ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے یہ ناوز کوئی فحش بات ہے یا بے ادبی والی بات ہے یہ بات تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما چکے ہیں کہ لانت اللہ نصارہ اتہ خضور کبورام بیام مساجد کہ یہود اور نصارا جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سیداگاہ بنا لی جی تو قبروں کا ذکر تو آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز. کر دیا ناوز باللہ جو بات آپ مرزا صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں امین صاحب جو معیار بنا رہے ہیں ناوز باللہ وہ تو آپ سیدھا دوسرے الفاظ میں آضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بلد. حملہ کر رہے ہیں کہ جو مثال آپ نے دی کسی کی مخالفت میں ہاں جی یعنی یہ قبر کا لکھنا کہ وہ قبر ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بے ادبی والی بات نہیں یہ ہر انسان کی قبر بنتی ہے ٹھیک ہے اس سے حضور کی ذات سے اوپر قرآن کریم ہے آم آتا فاق ہو کہ اللہ وہ ہے جو انسان کو موت دیتا ہے فاق اور قبر دیتا ہے تو ہر انسان کی قبر ہے اس کے ذکر کرنے میں کوئی بے ادبی یا فوحش بات تو خیر ہے ہی نہیں اس میں تو اور کہتے ہیں کہ بس آپ نے یعنی ایسی باتیں لکھ کر مسلمانوں میں ہی اتنا پھیلایا یا افراتفری پھیلائیے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا ٹھیک یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی یہ کسرے سلیب ہیں ٹھیک ہے اس زمانے میں عیسائیوں کا جو غلبہ ہے اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح مود بتائے ہیں کہ انہوں نے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے آ کے یہی کیا کہ جس عقیدے پر عیسائیت کی بلند عمارت کھڑی ہے وہ حیات مسیح کا عقیدہ ہے اگر آپ اس کو غلط ثابت کر دیں تو آپ اس بنیاد کو کھینچ لیتے ہیں جس پر یہ کھڑی ہے اسی وجہ سے جو کتابیں مسیحمد علیہ السلام نے لکھی اس سے آآ م... آآ عیسائی مشنز میں بڑی کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا آ ٹھیک ہے اس کا کہاں سے جواب دیں اور لکھا بھی ہے اور اس میں پھر کتابیں لکھی تو اس میں انیس سو پانچ میں ایک مکالہ لکھا گیا مزا مسایہ افقادیان ٹھیک تو پھر یہ ایک میٹنگ ہوئی کرسچن مشنریز کی انیس سو بیس میں اس میں اس میٹنگ میں جو اور ایجنڈا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا یہ ایک رپورٹ ہے اس کا میں پڑھتا ہوں ان کنکلیوژن وی اسٹرانگلی ریکمینڈ دی احمدیہ موومنٹ اٹ از ٹو بی اسپیشلی ہوپڈ دیٹ دی بک ول ہیو وائڈ سرکولیشن امنگ آل ہو آر انٹرسٹڈ ان کرسچن مشنس ٹو مسلمس یہ انیس سو سولہ میں کتاب لکھی گئی یہ تو پہلے مسایاف قادیہ انیس سو پانچ میں انیس سو سولہ میں ایک اور امیرکن مشنری تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی دی احمدیہ موومنٹ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عیسائی مشنریز جو مسلمان علاقوں میں جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ احمدیہ موومنٹ کتاب کا مطالعہ ضرور کریں کیونکہ اگر یہ ایسی کتاب ہوتی جس طرح کہ امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی کام کی نہیں تو آپ کے کام کی تو نہیں لیکن وہ لوگ جن کے مذہب کے متعلق یہ کتابیں لکھی گئیں انہیں کی کتابوں سے انجیل سے حوالے دیکھ کر وہ لکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف مشن میں جانے سے پہلے یا جاتے وقت اس کتاب کو ساتھ لیتے جائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان کی کیا دلیلیں ہیں ان کا کیا جواب دینا ہے تو اس طرح یہ کتابیں یعنی مسیح السلام کی ذات اور کتابیں عیسائی مشنریز نے اپنے نصاب میں رکھی ہوئی تھیں تو اس کی وجہ یہی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو لاجیکل ہیں اور لوگوں نے ہم سے جوابات پوچھنے ہیں تو اس میں نہ اس میں کوئی ایسی فہش بات ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بے عدوی علی بات ہے محض الزام ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ لوگ یہ پابندی نہ لگاتے کہ قادیانوں کی کتابیں جو ہیں نوجوانوں پر برا اثر ڈالتی ان کو جو ہے اپنی طرف بلا لیتی ہیں کون سی فوش بات کسی کو اپنے دین سے ہٹا دیتی ہے تو یہ وہی یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا کر لوگوں کو بتانا لیکن اس کا علاج یہ ہی ہے حل ایک ہی ہے کہ آپ خود وہ کتاب پڑھ لیں تو اس میں انسان کو خود ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعات واقعی درست ہے یا غلط ہے تو اس میں تو پہلے بھی میں نے بتایا ہوا یہاں ہماری مساجد میں صبح فجر کی نماز پہ تو قرآن کریم کا درس ہوتا ہے اور ये حدیث, ये حدیث کا درس ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد حضرت مسیح السلام کی کتابیں چونکہ اردو اور انگریزی میں ہیں تو وہ بھی درس چلتا ہے فجر کی نماز پہ قرآن اور حدیث کا اور مغرب پر حضرت مسیح کی کتابوں کا تو یہ اگر ایسی کوئی باتیں ہوتی تو ہم کیوں ان کا درس اپنی لوگوں کو سناتے اگر ایسی باتیں ہوتی جی تو اسلام کی بنیاد بیان کردہ باتیں ہی آسان الفاظ میں عدالمسیم عدیہ السّلام نے اپنی زبان میں بیان کی ہوئی ہیں جو پڑھ کر بتائی جاتی ہیں تو اس میں بے ادبی کا الزام لگانا کسی طور پر بھی درست نہیں چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ کا بان ہوں صفیہ راجپوت میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود مکرمہ محترم عبد نوراب صاحب اور مصباح بلوچ صاحب آپ کے سوالات ہیں اور آپ کے سوالات سے مزین یہ پروگرام جاری رہے گا شاہ بارہ بجے تک اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون ہمارے ساتھ اس وقت محمد رفی صاحب موجود ہیں ٹیلی فون پر محمد رفیع صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیع صاحب جی, علیکم جی. علیکم السلام علیکم و اللہ جی وعلیکم السلام و اللہ میرا سوال سے ہے کہ ابھی میں کچھ تصویر دیکھ رہا تھا نریندر مودی صاحب جو وہ دبائی میں ایک اپنا مندر کا فطا کر رہے ہیں تو بڑا خوبصورت مندر اور اس میں جو دکھایا گیا ہے ساتھ میں کہ بھی جو وہاں کے سلطان ہیں یا جو بھی وہاں پہ کنگ ہیں وہ اور اور ادر مسلمان جو ہیں سارے اس میں جیسے ہندو عبادت کرتے ہیں اس میں وہ بھی مطلب وہاں پہ کر رہے ہیں یا جو بھی سکتے تو مودی صاحب نے آپ سے تو نہیں اجازت لینی تھی نا مندر بنانے کے لیے نہیں یہ سوال تو دبئی حکومت سے ہونا چاہیے جی کیا ہے اگر ان کو پتا ہی ہے تو بنایا ہے یا دبئی حکومت کے علاقے علا ٹھیک ہے یا مولوی حضرات جو ہیں وہ جواب دیں ٹھیک ہے جن کو اسلام آباد کی یونیورسٹی کا فزکس ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک احمدی سائنسدان کے نام پر رکھنے پر اتنا اعتراض ہوتا ہے حالانکہ وہ کوئی عبادت گاہ نہیں ہے مسجد نہیں ہے جی ایک سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے یا لاہور میں جو وکیلوں جو عدلیہ ہے اس کا کوئی حال آسماں جہانگیر کے نام پر رکھے جانے کی اطلاع ملتی ہے تو شور مچاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اسلام کو خطرہ ہو گیا ٹھیک کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے نام رکھ دیا اسلام خطرے میں پڑ گیا جی ان سے یہ سوال کریں کہ وہاں تو اسلام ٹھیک ہے نا کوئی خطرہ نہیں ہے مندر بن گیا ہے اخرج المشرقین من جزیرت العرب تو یہ ان سے سوال ہونا چاہیے چند عرصہ پہلے ابوظبی کی بات ہے کہ انڈیا گجرات کے ایک بزرگ ہیں ہندوؤں کے وہ راری باپو وہ ہندو دھرم کے لیکچر دیتے ہیں ساری دنیا میں جاتے ہیں تو ابوظہبی میں بھی ان کا ایک لیکچر ہوا ایک ہوٹل میں تو اس ہوٹل کے جو مینیجر تھے شیخ انہوں نے آکے کے شکریہ ادا کیا اور جہ شری رام کا نعرہ لگا دیا ٹھیک ہے تو اس پر بڑا شور مچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں ٹھیک تو آپ کو اس نعرے پر اتنا شور اٹھا یہ تو مندر بنا ہے تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا تو بہرل یہ ان مولوی حضرات جو ہیں وہ اس کا جواب دیں کہ شریعت اسلامیہ میں کہاں تک یہ درست ہے کیونکہ ان کو محض ایک بات کی فکر ہے کہ قادیانی حضرات جو ہیں یہ کوئی مسجد جو ہے وہ نہ بنائیں بس باقی جو کچھ ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہے اس سے اسلام کو مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں کوئی کچھ نہیں جی صرف احمدی اذراج جو ہیں ان کی کوئی مسجد ان کی کوئی کتاب ان کا کوئی کلمہ لا اللہ, اللہ محمد رسول اللہ لکھی ہوئی عمارت جو ہے وہ نہیں بننی چاہیے اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بے شک ہو اس سے نہ اسلام کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی مسلمانوں کو خطرہ ہے تو یہ سوال آپ یعنی میں نے جو باتیں کرنی تھی کر دی لیکن وہ بہتر پلیٹ فرم ہو, تاکہ ہماری بھی ہو بہت جو, جی جو, جو تبصرہ تھا وہ مصباح صاحب نے آپ کے حوالے کر دیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا سامع پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور ریڈیو احمدیہ میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت ہمارے پاس موجود ہے آج کے پروگرام میں ہم یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں ہفتے اور اتوار کی شب حاضر ہوتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ہفتے کو جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے وہ اردو میں پہلے گھنٹے اور پھر آخری گھنٹے میں تیس منٹ عربی زبان میں اور پھر آخری تیس منٹ بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے یہ پروگرام براہ راست پیش کیے جاتے ہیں اور ایک زمانے میں آج سے کچھ سالوں قبل مجھے یاد مثب ہے جب ہم پروگرام کیا کرتے تھے تو ایک بڑا اعتراض اور سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ کی باتیں جو ہیں مرزا صاحب کی کسی عربی کو تو سمجھ میں آئی نہیں کوئی ایک عربی تو آپ لائے نہیں دی. کوئی آج تک مسلمان ہوا نہیں تو یہ کم از کم وہ سوال اب ختم ہو گیا ہے اللہ کے غزل سے بہت سے عرب دوست ہمارے احمدی دی. بھائی یہاں خود کے رہنما میں موجود ہیں اور پروگرام بھی کر رہے ہیں ان میں سے کچھ امین صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی کال لینے سے پہلے سامعین کو بتا دیں اگر ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو فور اسٹوڈیوز کا نمبر ہے سکتے اور اور کا بن صاحب کو کو کہیں اللہ ترجمہ پڑھیں یہ دعا ہے یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے بادشاہت ملنے پر اور خواب کے علم خواب کا علم دیا اللہ نے اس کی دعا ہے اور پھر دعا کے بعد یہ امید کی یوسف علیہ السلام نے کہ اسلام پہ موت دے گا اور دنیا آخرت میں سالین میں سے کرے گا یہ آپ کہاں سے لے کے یعقوب علیہ السلام کا اس آیت میں ذکر نہیں ہے لکھائی کا ذکر نہیں ہے آپ نے اگر آیت میں آپ, آپ نے کہا کہ میں نے یہ آیت نہیں پڑھی یہ والی آیت پڑھی ہے تو آپ کسی بھی اپنے اپنے مربی سے جا کے پوچھ لیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی شکرانے کی دعا ہے پھر سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آدم علیہ السلام کا آپ نے کہا کتاب دیکھنے کا کسی, نا, کسی کا نام لے کر قلم سب سے پہلے حضرت ادری علیہ السلام نے بنایا ہے ادری ص علیہ السلام کا اگر زمانہ نبوت دیکھیں آپ تو غالبا تیسرا ہے حضرت آدم علیہ السلام شی علیہ السلام اور پھر ادری صلی اللہ علیہ السلام تو جب قلم ہی بنایا گیا ادری صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام نے کہاں کتاب لکھی کون سی کتاب لکھی یہ باتیں اپنی طرف سے من گڑت ہے نا اور دوسرا آج تک مجھے بتا دیں کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ میرے اوپر یہ الحام ہوا ہے جو اس کو مانے گا ٹھیک ہے نہیں مانے گا اس کو دھرم دینار اس زمانے میں چلتے تھے انعام دوں گا سارے نبیوں کو چھوڑیں کیا نو ذب اللہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی ایسی بات کی ہے جو اس طرح کی بات آپ کی مرزا صاحب کرتے ہیں پیسوں یہ پتا نہیں پتہ نہیں تو مجھے کیسے کیسینو کا گیم لگ رہا تھا کہ بھائی اتنا انعام ملے گا اتنا انعام ملے گا یہ مانو گے تو یہ مانو گے یہ مجھے پلیز ڈیٹیل سے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ امین صاحب بہت شکریہ جی ڈیٹیل سے کہتے ہیں کہ سمجھائیں اس سے مزید ڈیٹیل تو میں نہیں دے سکتا کہ حضرت امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ حضرت بیزاوی رحمۃ اللہ امام کرتبی ان کے میں نے حوالے پڑھے ہیں میں نے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ قرآن کریم کی آیت میں یہ کتابت کا ذکر موجود ہے میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کر دی تھی کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام راضی یہ لکھتے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی مربی سے پوچھ لیں اس کا کیا ترجمہ ہے میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں تو امین صاحب آپ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیں کہ امام راضی کون ہیں ان کا کیا مقام ہے علم تفسیر میں ان کی باتیں کہاں تک قابل اعتبار ہیں تو پھر یہ بات ان کے سامنے رکھ دیں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے تو یہ درست ہے یا غلط ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور خزانوں کے علاوہ کراتیس کے بھی خزانے تھے پیپروں کے جو تو اسی پر یعقوب علیہ السلام کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ اتنے لکھے رکھے ہیں تو دو جملے مجھے بھی لکھ دیتے کہ میں زندہ ہوں یا ہوں اور امام بیزاوی کا میں نے آپ کو حوالہ بتایا کانو یکت وہ لکھا کرتے تھے کون موسی علیہ السلام داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور پھر میں نے آدم علیہ السلام کی بات کی یہ امام کرت بھی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ثلاثت تو قابل تین کال ہیں کہ پہلے کس نے لکھا نمبر ایک آدم علیہ السلام لی اول من طب جی او من کا کہ پہلا کال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے بندے تھے جنہوں نے لکھا ٹھیک ہے کالا کاب ال احبار اسانی انا ادریس دوسرا کال ہے کہ وہ ادریس ہیں واہ واہ اول من کا دوسرا کال یہ ہے کہ سب سے پہلا بندہ جس نے لکھائی کی وہ ادریس ہیں تو یہ امام کرت بھی لکھ رہے ہیں میں نے صرف اس کو پڑھا ہے کہ یہ تفسیر میں لکھا ہے لیکن اگر آپ کو عدم علیہ السلام پہ نہیں ادریس علیہ السلام پر ہی ہیں کہ انہوں نے قلم بنایا چلیں اسی کو مان لیتے ہیں لیکن قلم کس لیے بنایا قلم بنانے کی کوئی وجہ ہوگی کس لیے بنایا کیا کیا قلم کے ساتھ انہوں نے امین صاحب تو وہی وہ آپ بتا دیں کہ کلم بنا کر انہوں نے کیا کیا آ, تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے اس کی وجہ تسمیہ میں ادریس جو ہے یہ دارا سا سے نکلا ہے ہے تو اس میں بھی انہوں نے بعض نے یہی जा. بتایا ہوا ہے کہ تدریس لکھنا لکھانا سیکھنا سکھانا ان کا کام تھا قلم کے ذریعے تو اس لیے ان کا نام ادریس پڑا ہے تو بہرحال یہ تفسیروں میں قرآن کریم کی تفسیریں جو تاریخ اسلام میں مشہور ہیں ان کے یہ حوالے ہیں لیکن ان کا ہمیں تو پتہ ہے کہ ان پر تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں لیکن امین صاحب کہیں سے پتہ کر کے بتا دیں کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ تفسیریں ہیں بھی کہ نہیں ہیں کیونکہ یہ باتیں وہیں لکھی ہیں تو اس کا جواب آپ کو ڈیٹیل سے ان تفسیروں میں مل سکتا ہے کہ یہ معیار کہ نبی کتاب لکھتا ہے یا نہیں لکھتا ان باتوں میں موجود ہیں چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب سامن ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم داخل ہوا چاہتے ہیں عبد الور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں اور مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں ہم اس وقت شامل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کو ہم آگے بھی لے کر چل رہے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے فور ون یہ نمبر ہے جس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی ٹورنٹو شہر کے علاوہ ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ٹول فری نمبر ہے 1855 18554106522 18554106522, 18554106522. آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارے ای میل ایڈریس کیو دو ہی لفظ ہیں Q سے کویسچن اور A سے آنسر کیو اے ایٹ وائس آف ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ اپنی رائے اپنا تبصرہ یا اپنا پیغام بھی ہم تک آپ پہنچا سکتے ہیں اپنا سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اسی ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے اب ایک سوال جو عمومی طور پہ کیا جاتا ہے اور عبدالرابد صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کچھ ہمارے دوستوں نے پہلے بھی کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کا لفظ استعمال کیا مرزا صاحب نے ذلّی طور پہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں حقیقی نبی نہیں مجازی نبی ہوں کوئی ایسی بات ہے جی یہ پرانے پروگرام میں ہمارے ساتھ یہ سوال کیا گیا تھا اور ای میل ایڈریس پر سوری ای میل کے ذریعے بھی ہمیں یہ سوال شوکت صاحب نے ہم تک پہنچایا ہے دوبارہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو رابط صاحب جی اسی طرح کی بات حضرت تقدس مسیح محدیہ صلاح اسلام کی کتابوں میں ملتی ہے جی حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے اور یہ سوال بڑی مرتبہ یہاں پہ ڈسکس بھی ہوا ہے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ حضرت وسیم علیہ السلام نے جہاں پہ بھی اپنے آپ کو حقیقی یا نبی کا لفظ لکھا ہے وہاں پہ حضرت وسیم علیہ ساطلام نے اپنی کتابوں میں اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے ٹھیک ہے فرمایا ہے کہ میں حقیقی نبی نہیں ہوں بلکہ میں جو میرا مرتبہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہے حقیقی نبوت سے کیا مراد ہے حقیقی نبوت سے مراد یہ ہے کہ ایسا نبی جس کے اوپر کوئی شریعت اتری ہوئی ہو ٹھیک ہے ٹھیک جو عام طور پر نبی کے جو معنے سمجھے جاتے ہیں آ, کہ ایسا ایسا شخص جس کے اوپر آ, شریعت اتری ہے تو عظم وسیم علیہ سات کے بے شمار اس قسم کے حوالے ہیں جس میں عظم وسیم علیہ سات نے فرمایا ہے کہ میں آ, حقیقی طور پر آ, نبوت یا رسالت کا میں نے دعویٰ نہیں کیا تو میں آپ کے سامنے وہ لفظ آ, پڑھ دیتا ہوں عظم وسیم اللہ سات اسلام کے جی حضرت فرماتے ہیں اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں ٹھیک تو یہ وہ حوالہ ہے حضرت اللہ علیہ وسلم کا پھر اس کے بعد حضرت اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہ اس بات کو لکھا ہے کہ میں آ, یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آ, اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یا حضور کو چھوڑ کے اپنے آپ کا کوئی دعویٰ کروں کہ میں کوئی ہے. نبی ہوں تو اس ٹرم کو حضرت وسیم علیہ السلام نے جو کیا ہے کہ حقیقی نبوت اور غیر حقیقی نبوت حقیقی है. نبوت سے مراد وہ ہے کہ جو نبی شریعت لے کر آئے اور غیر है. حقیقی سے جو حضور نے فرمایا کہ میں غیر حقیقی نبی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابت میں یا ذلی نبی یا بروزی نبی تو ہے. ان تمام کے معنی یہ بنتے ہیں کہ میں ایک ایسا نبی ہوں اللہ تعالیٰ نے میرا نام نبی رکھا ہے ان معنوں کے لحاظ سے میں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ, <سلام> اللہ علیہ وسلم کی مطابت میں آیا ہوں ٹھیک ہے پھر ظفرماتے ہیں کہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں اور شریعت والا کوئی نبی نہیں آ سکتا ٹھیک اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو اسی بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں میری نبوت یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک زل ہے اور بجز اس کے میری نبوت کچھ بھی نہیں ٹھیک تو یہ ہے جو بات ہے اس اعتراض کا جو میں سمجھا ہوں جو کیا گیا اس کا سادہ سا جواب چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ سوال ہم پر ادھار تھا شوکت صاحب شوکت عارف صاحب آپ نے بذریعہ ای ہم سے پوچھا تھا آپ کے سوال کے جواب ہم نے دے دیا ہے اور آج کے پروگرام میں اٹھارہ فروری کے پروگرام میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے آپ اگر آج کا پروگرام براہ راست سن رہے ہیں تو یہ جواب آپ کو مل گیا لیکن آپ کو ذریعہ ای میل بھی ہم اس سوال کا جواب دے دیں گے سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور پروگرام میں آخری گھنٹے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنا رہے ہیں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عبد رابط عابد صاحب اور مصباح بلوچ صاحب جبکہ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر السلام صاحب. عبدالسلام صاحب علیکم, جی. علیکم, علیکم ہے سلام. کہ جو ایک حدیث ہے کہ امام مہتی خانہ کعبہ میں سب کو نماز پڑھائیں گے تو اگر یہ حدیث کو درست مان لیا جائے تو پھر جو کہ حضرت مسیح جن کو, کو, کو کہتے ہیں کہ وہ امام انتی بھی ہیں اور وہ حضرت عیسیٰ صاحب بھی بھئی ہیں اور تو یہ حدیث کی طرح ساتھ ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی مزمہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اس سوال کو آپ نے سنا جی جی جی یہ وہ سوالات ہیں جو ہم پوچھتے ہیں ٹھیک ہے حضرت مسیح مرود علیہ پر چونکہ یہ احادیث اپلائی نہیں ہوتیں ٹھیک ہے یعنی حدیثوں میں یہ لکھا ہے لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوا کہ نواز بلّہ مرزا صاحب جھوٹے تھے اور وہی معامدی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بالکل یہی سوالات ہماری طرف سے جاتے ہیں کہ معمدی خانہ کعبہ میں نماز پڑھائیں گے دوسری روایت کہتی ہے کہ وہ شام میں نماز پڑھا رہے ہوں گے جہاں تیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے تو وہ کہاں نماز پڑھائیں گے شام میں کہ خانہ کعبہ میں کیونکہ بڑا فاصلہ ہے ان دو جگہوں میں اور پھر خود حدیث کہتی ہے للمہدی محدی و علیہ عیسیٰ ٹھیک ہے کہ امام مہدی اور کوئی نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں تو بندہ تو ایک ہی ہے تو حدیث میں دو کیسے ہو گئے ایک نماز پڑھا رہا ہے اور دوسرا آسمان سے آ رہا ہے تو وہ بات درست ہے یا یہ بات درست ٹھیک ہے تو یہ باتیں خود قابل تعویل ہیں ورنہ ان میں واضح اختلاف موجود ہے تو انسان کو یہی چاہیے قرآن کریم نے یہی نسخہ بتایا ہے اصول بتایا ہے کہ محکم بات کو سامنے رکھ کر پھر آپ متشابہ بات کا حل ڈھونڈیں ٹھیک ہے تو محکم بات یہی ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ واپس جا چکا ہے اس نے دوبارہ کبھی نہیں آنا ٹھیک ہے تو اس محکم بات کو جان کر پھر اس بات جو متشابہ ہے لازمن متشابہ ہو گئی کیا تیسرا اسلام دوبارہ آئیں گے uh -huh. اس کی لازماً تعویل آ, کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ اختلاف یہ کنٹرڈکشن موجود ہے تو اس میں بعض لوگوں نے تو اس موضوع کو ہی چھوڑ دیا ہے کہ yeah. یہ ہے ہی غلط اس لیے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے yeah. تو یعنی وہ اگر کسی کے کان میں درد ہے تو یہ کہاں کاٹ دو ٹھیک تو وہ نہیں اس اس کا علاج کرنا ہے اس کو بالکل کاٹ دینا یہ اس کا علاج نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ حدیثیں جو ہیں قابل تاب, تعویل ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ دوسری حدیثیں خود سوال کرتی ہیں سوالات اٹھاتی ہیں جیسا کہ آ, عبدالسلام صاحب نے اٹھائے بھی تو یہی سوالات ہم پہلے آ, کرتے رہے ہیں لیکن ان کے جوابات ہمیں ملے نہیں سوائے اس کے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے دیگر حدیث کو بس یہ دو تین حدیثیں رکھ کر اسی کا شور مچایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو خانہ کعبہ میں آنا ہے ان صاحب وہاں گئے نہیں ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تو سامین پروگرام جاری ہے اور آپ کی کالز ہیں جو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اور آپ کی ای میلز ہیں جو ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں اگر آپ ذریعہ ای میل ریڈیو اہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ای میل ایڈریس ہے QA QA دو ہی لفظ ہیں Q سے کوشچن اور A سے آنسر کیو اے ایٹ آپ ای میل بھیج سکتے ہیں اور آپ کی ای میل موقعے اور وقت کی مناسبت سے uh, وقت موقع اور مضمون کی مناسبت سے اگر آج کے موضوع سے متعلق ہوگی تو آج کے پروگرام کا ہم حصہ بنائیں گے اور آپ کے ٹیلی فون کال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر فور ون سکس یا پھر 1855 ایٹ فور ون پر کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ایک دفعہ پھر امین صاحب موجود ہیں انہیں کال پہ لیتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب آپ آنئر ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ جی کی ساری باتیں سنی اور کے بارے میں اب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مزا صاحب کی کتابیں ہیں نا برائن احمدیہ کشتی نفر کو لڑ تو میں صرف ایسے دس پیغمبران اسلام کا نام جاننا چاہتا ہوں ان کی کتابیں نام کے ساتھ کہ یہ والی کتاب انہوں نے لکھی یہ والی کتاب انہوں نے لکھی تاکہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ نہ تو آیا ایک طرف سے کون صحیح بات کر رہا اور کون غلط تو برائے مہربانی جب آپ نے اتنے دعوے کیے ہیں تو صرف ان دس کتابوں کے نام جیسے مرل صاحب کی 82, کتابیں ہیں نا سب کے نام ہے آپ کے پاس تو مجھے صرف دس ایسی کتابیں جن کے نیچے لکھا ہو تحریر و مصنف انبیاء علیہ السلام کے دس نام کے ساتھ پلیز تو آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے بہت شکریہ جی ٹھیک ہے ایک تو شکر ہے کہ امین صاحب امام کرتبی اور امام رازی کی شناخت ہو گئی انہیں آ, جان گئے کہ کون بزرگ ہیں یہ لیکن وہی سوال ہم امین صاحب سے پہلے کر چکے ہیں کہ یہ جو امام کرتبی امام رازی لکھ رہے ہیں امام بیزاوی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام قانو یکت بون وہ لکھا کرتے تھے تو آپ ہی ہمیں بتا دیں وہ کیا لکھا کرتے تھے ٹھیک میں نے بتایا ہے کہ زمانوں میں اختلاف ہے کتابت اس زمانے میں بھی ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں چھاپا خانے پریس نہیں تھے ٹھیک ہے کتابیں نہیں چھپتی تھیں کلمی نسخے ہوتے تھے زیادہ تر ٹھیک ہے بلکہ کلمی نسخے ہی ہوتے تھے جی اس کی کاپیاں پھر آگے ہوتی تھیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کریم کے نسخے سے کاپیاں تیار کروا کر بھجوائیں تو کسی پریس میں یہ چھپ ہی نہیں گیا ایک ہزار کاپی چھپ گئی دس ہزار کاپی چھپ گئی تو یہ اس طرح وہ کتابیں لکھ کر اپنے ہماریوں کو جو ہے وہ پھر لے کر آگے پہنچاتے تھے یا کیسے پہنچتی تھی یہ تو بہرحال یہاں نہیں لکھا ہوا امام راضی امام کرتبی یہ صرف اتنا لکھ رہے ہیں کہ ان انبیاء نے کتابت کی یہ لکھا کرتے تھے تو وہی سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا لکھا کرتے تھے کیا نواز باللہ کوئی شعر و شاعری چلتی تھی کوئی حکمت کے نسخے لکھے رکھے رہے تھے کیا لکھا ہوا تھا تو کچھ تو لکھا ہوگا وہ کیا تھا تو وہی آپ جواب دے دیں تو اس میں ہم سے یہ مطالبہ کرنا کسی ایک کا نام بتا دیں یہ ہم پر اس کی ذمہ داری نہیں کیونکہ ہمیں صرف اتنا علم ہو رہا ہے کہ ان انبیاء نے کتاب میں لکھی کلمس کے لکھے ان کا کیا ٹائٹل تھا اس کے کیا تھا اس کا ہمیں انہوں نے نہیں بتایا تو جتنی بات ہمیں یہ مفصرین کرام بتا رہے ہیں وہی بات ہم آپ کی خدمت میں آگے رکھ رہے ہیں تو اس کا مطالبہ ہم سے نہ کریں ان تفسیروں سے کریں یا اپنے مولوی صاحبان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ٹھیک ہے ہاں آج کے زمانے میں جب کہ پریس آ چکے ہیں اور کتابیں है. ایک نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں چھپتی ہیں اور کتابیں لکھنے والے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جی اس لیے پتا نہیں کہ کس کی کتاب ہے اس لیے یہ ٹائٹل اور یہ مصنف اور یہ مولف یہ لکھا جاتا ہے تاکہ پہچان ہو کہ کس کی کتاب ہے جی ورنہ اس زمانے میں اس قسم کے پریس نہیں تھے تو شاذ و نادر ہی خاص طور پر ایسے بزرگان کی باتوں کو ہی لکھا جاتا تھا جو کہ لکھنے کے قابل تھی اور کوئی اس طرح نہیں لکھتا تھا تو یہ یا لکھتے تھے تو اتنے معروف نہیں تھے ان کے ماننے والوں میں بات معروف ہوتی تھی کہ یہ اقوال ہمارے نبی کے ہیں جو لکھے گئے ہیں ٹھیک تو بہرحال وہی جو بات میں نے کی کہ یہ تفصیلیں بہرحال ہمیں اتنا بتاتی ہیں کہ نبی کی کتابت کوئی ناجائز چیز نہیں ہے نبی کی کتابت کوئی خلاف حکم قر... آ... آ... الٰہی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہر یعنی نبیوں نے کتابت کی ہے ہاں حضور صلی اللہ <تصفح> علیہ وسلم نے نہیں کی کیونکہ حضور کی ذات امید تھی ٹھیک ہے باقی نبیوں میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ فلاں جو ہے اس نے جو ہے نہیں لکھا یا نہیں پڑھا استدلال کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک دلیل بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> <سلام> کو خاص طور پہ امی مخاطب کیا گیا جی. اگر یہ ساری نبی ایسے ہوتے جی. تو پھر تو یہ کوئی خصوصیت کی بات نہیں تھی <سلام> ایک ہی نبی کے ساتھ یہ اگر لفظ استعمال کیا گیا اس کو کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی شاید نہیں بھی تھے <سلام> تو کیا دن نہیں سمجھ اس میں لکھنے یا نہ لکھنے میں جو وجہ ہے وہ حضور کا امی ہونا بتایا جا رہا ہے؟, ہے کسی نے بھی یہ دلیل نہیں لکھی کہ نبی چونکہ کتاب لکھتا ہی نہیں اس لیے حضور کی ذات کیوں کتاب لکھتی تو یعنی یا تو آپ یہ بتائیں کہ کسی نے یہ دلیل دی ہو کہ نبی جو ہے وہ چونکہ کتاب نہیں لکھتا اس لیے حضور کی ذات نے کتاب نہیں لکھی آپ کی بارے میں تو یہ لکھا جا رہا ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی امی تھے باقی کوئی نبی امی نہیں تھا تو اس لیے حضور نے کوئی لم یتال کتابم یہ کوئی کتاب نہ پڑھی نہ لکھی تو اس لیے کہیں بھی یہ دلیل نہیں آئی کہ نبی تو کتاب لکھتا ہی نہیں تو حضور کیوں لکھیں اور اور دوسری طرف ظہیر صاحب نے بھی ایک بات کی طرف نشاندہی کی وہ اچھی بات تھی کہ پھر حدیثیں لکھی کیوں گئیں مطلب وہ حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بادشی سے لکھوائی بھی ہیں جی ہاں اور یاد کرنے کو بھی کہی ہیں تو خود لکھ سکتے تو پتہ نہیں شاید خود بھی لکھ لیتے لیکن لکھوائی ہیں اور لکھوا کے کہا کہ یاد تو وہ باتیں تو حضور صلی, صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہیں نا جی کسی اور کی تو ہے نہیں وہ اور وہ بھی آپ کے پاس احدیث مجھے تو نمبر نہیں پتہ لیکن کتنی بائیس ہزار سے زائد احادیث ہیں جو جو موجود ہیں جی جی وہ کافی حدیث کافی حدیثیں ہیں تو اتنی احادیث بھی موجود ہیں ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت اور ہے اور یہ صحیح بخاری کتاب العلم میں جی ہے حدیث کہ حضور نے ایک بات بتائی تو آگے سے صابر کا حضور یہ آپ مجھے لکھ دیں ٹھیک ہے تو है है حضور خود تو نہیں لکھنا جانتے تھے جی حضور نے کسی کو یہ لکھ کے دے دیں حضور نے یہ نہیں کہا کہ وہ میں نبی ہوں تم اس سے کیا مطالبہ کر رہے ہو ٹھیک ہے نبی نے کبھی کوئی بات لکھ کے دی یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تو حضور نے وہ حدیث ان کو لکھوا کے دی کہ آبلی تو یعنی وہ بات اگر ہوتی ایسی تو حضور کی ذات وہیں سمجھاتی بھی کہ آئندہ یہ بات نہ کرنا کیونکہ نبی جو ہے وہ نہ لکھتا ہے نہ لکھاتا ہے تو کہیں بھی ایسی بات نہیں ہے تو ان باتوں کے بات, ساری باتیں ہم سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں ان نبیوں نے لکھی باتیں کیا لکھیں اور اگر یہ ہے کہ نبی کتاب نہیں لکھتا کس حدیث میں یا کس تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ نبی جو کتاب نہیں لکھتا چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ اصل میں بات وہی ہے کہ حضرت مسیم اللہ صاحب اسلام پہ جیسے مصباح صاحب نے پہلے بیان کیا کہ حضرت مسیم علیہ السلام اسلام اعتراضات اٹھانے کے لیے ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں اور وہ ایک شاعر کا شعر ہے تو اس کا دوسرا مصرعہ میں پڑھتا ہوں کہ مجنوع نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے تو یہ حساب ہو چکا ہے ابھی پہلے اعتراض یہ تھے کہ پہلے کسی ایک کا نام بتا دیں اور پھر خود مان بھی لیا کہ قلم جو ہے وہ حضرت دریس نے ایجاد کیا تھا تو پھر جیسے مصباح صاحب نے کہا پھر اس قلم سے کیا کیا ضرورت کیوں پیش آئی تو یہ سارے سوالات ہیں اگر خود سمجھ ہے انسان تو وہ پھر اعتراض برائے اعتراض ہوتا وہ کہیں پہ بھی نہیں پہنچاتا نہ ہی وہ کہیں منتج ہو سکتا ہے کسی اچھے نتیجے پہ ٹھیک تو اگر صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں ایک نشاں کافی ہے تو یہ ایک نشاں ہے جس کے دل میں خوف ہے اللّہ تعالیٰ کا کردگار کا है. تو ایک نشان کافی ہوتا ہے اعتراض برائے اعتراض سے ہمیں نکلنا چاہیے اور کوئی علمی بات ہو کوئی ٹھوس بات ہو تو پھر وہ اس کا مزہ بھی آتا ہے چلیے بالکل ٹھیک ہے بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس موضوع سے اب آگے بڑھیں گے مصباح صاحب اور عبدالرابد صاحب آپ نے بات شروع کی تھی اور ہم ایک تصنیف کا ذکر کر رہے تھے اس کی آپ نے پس منظر بھی بیان کیا اور آپ نے اس کی مختلف جو باتیں تھیں تاریخی حوالے سے وہ ہم تک پہنچائی اس موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ سامین اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو پھر نمبر ہے فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو یہ yeah, پھر ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو فائیو کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں چالیس منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ ای میل بھی آپ ہم تک اگر آنا چاہتے ہیں تو qa.voiceofislam.ca ہمارا ای میل ایڈریس ہے جی عبدالنور عابد صاحب جی ہم بات کر رہے ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں اور اس کا پس منظر اس کتاب کو لکھنے کا مقصد کیا تھا اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں نے نہایت اختصار سے اس پروگرام کی اس فریکوینسی پہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حضرت مسیح علیہ سات اسلام نے لکھا تھا کہ جب وہ لاہور آئے ہیں اور انہوں نے ہیلا تراشی کی ہے کہ مجھ سے مباحثہ کر لو اور چونکہ حضرت مسیح علیہ سات اسلام نے پہلے مباحثہ لکھنے یا کرنے سے منع کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو حضر نظر جان کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں مباحثہ نہیں کروں گا اور مباحثہ وہ جو زبانی ہے جو آمنے سامنے بیٹھ کر جو مباحثہ کیا جاتا ہے اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں بعض جو لوگ ہیں جو ان کے گدی کو ماننے والے تھے یا ان کے لوگ تھے وہ وہاں سے نکل کر انہوں نے مجھے قبول کیا ہے تو ان میں ایک آ، آ، آ، بابو فیروز علی صاحب ٹھیک ہے جو اسٹیشن ما، ماسٹر ये. تھے گولرا کے وہ علاقہ جہاں پہ پیر مہر علی شاہ صاحب سکونت پذیر تھے انہوں نے حضرت وسیم علیہ سات کی بیعت کی اور حضرت نسیم علیہ السلام کو سچا مانا اور ان کے سلسلہ میں داخل ہوئے ٹھیک جب پیر صاحب سے انہوں نے حضرت مسیم علیہ سات کے متعلق پوچھا ہے تو ایک وقت تھا کہ جب معلوم یہ ہوتا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب حضرت مسیم علیہ سات کے بارے میں مرزا غلام احمد صاحب کے بارے میں نیک زن رکھا کرتے تھے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کی یہ سنت ہے اور انبیاء کے یہ ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے یا جب نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تو وہی لوگ جن کی اس پہ نظریں ہوتی ہیں وہ yeah. اسی کو یہ کہتے ہیں کہ نوز بلّہ اس نے بڑا برا کام کر دیا ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کا اس سے پہلے جو اعتقاد تھا وہ بڑا حسن زن رکھا کرتے تھے تو انہوں نے جو جواب دیا جو اس وقت ان کے مرید تھے بابو فیروز علی صاحب جو بعد میں حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ والسلام کے حلقہ احباب میں داخل ہوئے جب ان سے پوچھا گیا تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیودی فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جی کہ بعض مقامات منازل سلوک ایسے ہیں کہ وہاں اکثر بندگانے خدا پہنچ کر مسیح اور مہدی بن جاتے ہیں بعض ان کے ہم رنگ ہو جاتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا آیا یہ شخص یعنی مرزا صاحب منازل سلوک میں اس مقام پر ہے یا حقیقتا وہی مہدی ہے جس کا وعدہ جناب سرور کائنات علیہ السلاۃ والسلام نے اس امت سے کیا ہے آگے دیکھیں آگے فرماتے ہیں مذاہب باطلہ کے واسطے یہ شخص شمشیر برآں کا کام کر رہا ہے اور یقیناً تائید یافتہ ہے تو یہ نیک زن تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کو حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں اور انہوں نے اس کا برملہ اظہار بھی کیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پیر صاحب جو ہیں وہ میدان مخالفت میں آ جاتے ہیں اور جنوری انیس سو میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کے خلاف اردو میں ایک کتاب شائع کرتے ہیں جس کا نام ہے شمس الحدایا فی اسبات حیات حیات المسیح اور مزے کی بات یہ ہے لطیفہ اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب در حقیقت ان کے ایک مرید مولوی محمد غازی صاحب کی تعلیف کردہ تھی جس کا انہوں نے اپنے خط میں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب جو حضرت عقدس مسیح ماؤد علیہ السلات السلام کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ بھی ہوئے ان سے انہوں نے خط میں یہ ذکر بھی کر دیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے اصل میں میری ہے اور پیر صاحب نے صرف اس پہ ہواشی چڑھا کر اپنے نام سے اس کو شائع کی ہے تو جب اس خط کا چرچا ہوا تو پیر صاحب نے اپنے ایک مرید سے سوال پر ایسا ظاہر کیا کہ گویا انہوں نے یہ خود کتاب لکھی ہے حضرت مولوی عبد الکریم صاحب پیر صاحب کی اس دو رنگی پر خاموش نہ رہ سکے اور آپ نے چوبیس اپریل انیس کے اخبار الحکم میں یہ سب مراثلات شائع کر دیے ٹھیک ہے جس پر ان کے مریدوں میں چھ مگویاں ہونے لگیں اور ادھر مولوی محمد احسن صاحب امروہی نے رضی اللہ عنہ شمس الحدایہ جو انہوں نے کتاب تصنیف کی تھی اور کہا انہوں نے یہ تھا کہ میں نے کی ہے اور اصل میں ان کے ایک خود کے مرید یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے خود نہیں لکھی بلکہ یہ میری کتاب ہے اور اپنے نام سے شائع کیا اس کا جواب لکھا جس کا نام انہوں نے شمس شمس بازگاہ جی. نام سے انہوں نے اس کو شائع کیا اور اس کے آخر میں جو شمس الحدایہ ہے جو پیر صاحب نے اپنی طرف منسوب کی ہے اس کے آخر میں مباحثہ کی دعوت بھی تھی کہ اس لیے مولوی صاحب نے بہ تاریخ نو جولائی انیس سو اشتہار پیر صاحب کو اطلاع دے دی کہ میں مباحثے کے لیے تیار ہوں یعنی حضرت مسیم علیہ السلام کی یہ بھی تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں مباحثہ کر لوں گا تمہارے سے یا آپ سے پیر صاحب کی مخالفت اور پھر فری کی طرف سے تفسیر نویسی کے مقابلہ سے متعلق جو اشتہارات شائع ہوئے وہ تاریخ احمدیت جو جماعت احمدیت کی تاریخ ہے اس کو کنٹین کرتی ہے اور غالباً تیئیس کے قریب اس کی جلدیں شائع بھی ہو چکی ہیں دی. وہ یہ تمام جو اشتہارات ہیں مراسلات ہیں جو حضرت مسیحم علیہ سلاۃ اسلام اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے درمیان ہوئے یہ باقاعدہ شائع شدہ اور آ, دیکھے بھی جا سکتے ہیں موجود ہیں اس پہ پھر حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃسلام نے بیس جولائی انیس سو کو حق و باطل میں امتیاز کرنے کے لیے تفسیر نویسی میں علمی مقابلہ کے لیے دعوت دی اور فرمایا لاہور جو پنجاب کا صدر مقام ہے وہاں ایک جلسہ کر کے اور قرآن اندازی کے طور پر قرآن شریف کی کوئی صورت نکال کر دعا کر کے چالیس آیات کے حقائق اور معارف فصیح اور بلیغ عربی میں فریقین عین اسی جلسہ میں سات گھنٹے کے اندر لکھ کر تین اہل علم کے سپرد کریں جن کا اہتمام حاضری و انتخاب پیر مہر علی شاہ صاحب کے ذمہ ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ جو جج بنانے ہیں ان کا انتخاب بھی پیر صاحب کریں تو یہ ایک قسم کا حسن زن تھا حضرت مسیم علیہ سات والام کو کہ جو منصف یہ چنیں گے وہ یقیناً ایسے ہوں گے کہ جو یک طرفہ نہ ہوں گے بلکہ واقعتاً علمی حیثیت میں اپنا مقام رکھنے والے ہوں گے تو پھر آگے آتا ہے کہ پیر صاحب نے اس چیلنج کو معاشرائط قبول تو نہ کیا البتہ بغیر تعین تاریخ اور وقت چپکے سے لاہور پہنچ کر ایک اشتہار شائع کیا جس میں لکھا کہ اول ہم نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کی روح سے بحث کریں گے اس میں اگر تم مغلوب ہو جاؤ تو ہماری بیعت کر لو ठीक. یہ کنڈیشن ہے جو پیر صاحب کی طرف سے حضرت اقتص مسیح سات اسلام کو دی جا رہی ہے اور پھر بعد اس کے ہمیں وہ تفسیری اجازی مقابلہ بھی منظور ہے حضرت مسیحم علیہ صاحب اسلام نے پیر صاحب کی اس چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ بھلا بیت کر لینے کے بعد اجازی مقابلہ کرنے کی کیا معنی ٹھیک ہے کہ میں بیت بھی کر لوں اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر مقابلے کے لیے بھی آ جاؤ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نیز فرمایا کہ انہوں نے تقریری مباحثہ کا بہانہ پیش کر کے تفسیری مقابلہ سے گریز کی راہ نکالی ہے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حضرت مسیم علیہ اسلام یہ مستحکم عہد کر چکے ہیں کہ ہم آئندہ کے بعد مباحثات نہیں کریں گے پس پردہ یہ بات تھی کہ انہوں نے تفسیر کا مقابلہ نہیں تھا کرنا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ علمی رنگ میں وہ اتنے قابل نہیں جی. کہ حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کے مقابل پر آ سکتے ٹھیک ہے تو پسپردہ یہ بات تھی جس کے باعث انہوں نے آ, یہ دعویٰ کیا یا یہ اعلان کیا کہ پہلے مجھ سے مباحثہ کر لو جی. اس کے بعد پھر تفسیر کا ہم مقابلہ کریں گے ٹھیک ہے پھر آگے حضور فرماتے ہیں لیکن انہوں نے اس خیال سے تقریری بحث کی دعوت دی کہ اگر وہ مباحثہ نہیں کریں گے تو ہم عوام میں عوام میں فتح کا ڈنکا بجائیں گے اور اگر مباحثہ کریں گے تو کہہ دیں گے کہ اس شخص نے خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد کو توڑ دیا تو یہ وہ پس منظر ہے اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت مسیح معود علیہ السلات و السلام کے مقابلہ پر ان کو تفسیری اعجاز کی طاقت نہیں تھی تو اس وجہ سے وہ آگے آ ہی نہیں سکتے تھے اور انہوں نے ہیلا بنایا چلیے بہت شکریہ ضامع سلسلہ ہمارا جاری رہے گا گفتگو کا پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی شامل کیا کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ پر میں آپ کا میزبان ہوں سفیر راجپوت اور میرے ساتھ موجود ہیں عبد عابد صاحب اور مکرم محمد مصباح بلوچ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت دو کالرز موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے محمد رفیع صاحب کو آن ایر لیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد رفی صاحب جی آپ آن ایر ہیں آپ کا سوال جی میں بتانا چاہتا تھا کہ ابھی بیعت چل رہی تھی کہ بھئی جو پہلے لوگ لکھنا جانتے تھے یا کون سا نبی لکھنا جانتا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان غلام کو بیچ دیا تو وہ باقاعدہ ایک صنعت کی صورت میں انہوں نے اس نے لکھ کے دیا ان کے بھائیوں نے ایک چمڑے کی صنعت پہ اور اس پہ انہوں نے ایرانیوں نے ایک ایسی فلم بنائی ہے حضرت یوسف اردو میں لکھا اردو کی ہے بڑی اس کی چھیالیس قسطیں بنائی ہیں اتنی ڈٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو اجاگر کیا ہوا ہے انہوں نے اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ بالکل قرآن کے عین مطابق کسی جگہ میں اختلاف بھی ہوگا لیکن وہ اتنی تفصیل کے ایک ایک چیز کو انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہ لوگ حضرت یقوب اور ان کے بیٹے بھی لکھنا جانتے تھے حضرت یوسف البی لکھنا جانتے تھے اور इतने اس میں مکالمے اتنے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ باقی گنمان ہوتا ہے کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سے جو پہلے کومنٹ تھی وہ تمہارے عقل سے بھی زیادہ حکمت رکھتی تھی اور طاقت میں اولاد میں اور مطلب اتنا حکمت مطلب آج کے دور میں تو ٹیکنالوجی آ تو اگر دیکھیں کہ وہ فرونے مصر کے ٹائم کے لوگوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں آج تک وہ لوگ اس پہ تحقیقیں کر رہے ہیں لکھنا پڑھنے جانتے تھے بہت شکریہ ایوب صاحب ہمارے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایوب صاحب جی وعلیکم السلام جی میری آواز جی آپ کی آواز بالکل جی جی میرا یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو ادا کرتے ہیں طرح کے موضوع جو زمانے میں جس کا زور ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا تو حضرت موسیٰ کو موضہ کیا کہ وہ اپنے آسا کو آپ میں تبدیل ہو گیا اسی طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں طب کا زور تھا تو ان کو طب سے ریلیٹڈ موضہ کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ادب اور اس کا زور تھا تو قرآن کا موضوع ایک ادب کے صورت میں عطا کیا گیا تو میرا یہ سوال ہے کہ مرزا صاحب کے کو ایسا کون سا موضوع عطا کیا گیا جس کی وجہ سے ان کی امپورٹنس عام لوگوں میں پھیل جائے یہ میرا سوال چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا ایوب صاحب آپ نے سوال کیا اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے سامعین پروگرام کے آخری تیس منٹ سے کچھ کم کا وقت ہمارے پاس یہ تقریباً تیس منٹ کا وقت موجود ہے آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ میں ہم شامل کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 18554106522 आप कॉल कर सकते हैं अपने सवाल के साथ ٹو آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہمارے وہ سامعین یا ہمارے وہ کالرس جو پروگرام میں کال کرتے ہیں اور آپ کو انتظار کی زحمت بھی اٹھانا پڑتی ہے آپ کا بہت شکریہ کیونکہ پروگرام براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس لیے جب کوئی گفتگو کا سلسلہ جاری ہو کچھ بات ہم کر رہے ہوں تو ہمیں مجبوراً نام کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کروانا پڑتا ہے اور آپ اس بات کچھ وقت ہے جب آپ آج کے پروگرام کے لیے اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور اگر ای میل بھی کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس ہے qa any question answer آنسر کیو اے یہ ہے تو بات شروع کرتے ہیں پہلے محمد رفیع صاحب نے بات کی تھی تقریباً وہی بات کی جو بات ہم کر رہے ہیں بیان کرتے آئے ہیں اس بات سے انکار نہیں ہے پڑھنے کی یا لکھنے کی یہ چیز موجود بھی تھی اور ہم بیا ایسا کیا بھی کرتے تھے بات پھر یہاں پہ آ جاتی ہے کہ آ, یہ ایک کوئی ایسا معیار نہیں ہے جس پہ بہت زیادہ وقت ہم نے صرف کر لیا ہے بہرحال آپ لینا چاہتے ہیں ان کی بات کو محمد رفیع صاحب کی یہ آگے بڑھے ایوب صاحب کے سوال پہ جیسے آپ سمجھیں مناسب نہیں بہت بات کر لی ہے اس پہ जी. صرف ایک آیت مینشن کر کے آگے چل ٹھیک ہے نمل آیت حضرت <تصف> <تصف> سلیمان علیہ السلام نے ملکہ صبا <تصف> کی طرح لکھا اور کہا قرآن کریم عید کہتی ہے اضہب بے کتابی حاضہ ٹھیک ہے نمائندوں کو کہا کہ یہ میری کتاب لے جاؤ ملکہ صبا کو دو ٹھیک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جی کہہ رہے ہیں اظہب بے کتابی حاضہ کتاب یہاں خط کے معنوں میں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہیں لکھا ہے لیکن قرآن کریم کتاب کا لفظ بول رہا ہے اور کہیں بھی آگے وضاحت نہیں کر رہا کہ یہاں لوگ غلط نہ سمجھ لیں کہ نبی تو نہیں لکھتے کتاب تو سلمان نے کیوں لکھی کوئی ایسی بات بیان نہیں کی ٹھیک ہے بے کتاب ہی حاضر میری یہ کتاب لے جاؤ ملکہ صبا کو جا کے دو وہ اگلی آیت میں کہتی ہیں یا یو حل مالا اِنّی الک یا کتاب ان اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہ مجھے کتاب آئی ہے انََن سلیمان اور وہ سلمان علیہ السلام کی ہے تو یہ بھی قرآن کریم خود کہہ رہا ہے اور کہیں بھی کوئی تردید کوئی وضاحت کوئی نوٹ نہیں دے رہا کہ نبی جو ہے وہ کتابیں نہیں لکھتے بالکل ٹھیک ہے تو یہ اپنے اچھا بات کر دی اور اس بات سے بات سمجھ بھی آ جاتی ہے جو بات ایوب صاحب نے کی ہے عبدالرابد صاحب جی اس کی طرف آتے ہیں اور جی یہ بات ان کی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں جو مخالفین ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں جب نبی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معجزات دیتا ہے ٹھیک ہے اور وہ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں مخالفین ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ سے عاجز کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی نبی کا جو مقام ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے انبیاء میں اس چیز کو رکھتا ہے جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں تحفہ گولوڈویہ یہ جی اتفاق سے یہ اس میں حوالہ موجود ہے جس میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے بعض باتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بات اللہ تعالی نے یہ باتیں میرے اللہ تعالی نے مجھ میں اس زمانے کے اعتبار سے یا آئندہ جو زمانہ ہے اس اعتبار سے میرے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہیں وہ حوالہ کچھ یوں ہے میں اس کو شروع سے پڑھتا ہوں بعد میں حضرت مسیح وال نے دس ایسی چیزوں کے نام لیے ہیں جو حضور فرماتے ہیں کہ ان ان چیزوں میں فتح میری ہے تو حوالہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کے نیچے میری طرح کوئی اور بھی تائید یافتہ ہے اور میرے اس دعوی مسیح معود ہونے کا مقذب ہے تو کیوں وہ میرے مقابل پر میدان میں نہیں آتا ٹھیک ہے عورتوں کی طرح باتیں بنانا یہ طریق کس کو نہیں آتا ہمیشہ بے شرم من ایسا ہی کرتے رہے ہیں لیکن جب کہ میں میدان میں کھڑا ہوں اور تیس ہزار کے قریب اکلاء اور علماء اور فکارا اور فہیم انسانوں کی جماعت میرے ساتھ ہے اور بارش کی طرح آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں تو کیا صرف منہ کی پھونکوں سے یہ الہی سلسلہ برباد ہو سکتا ہے کبھی برباد نہیں ہوگا وہی برباد ہوں گے جو خدا کے انتظام کو نابود کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر حضور فرماتے ہیں نمبر ایک जी. خدا نے مجھے قرآنی معارف بخشے ہیں نمبر دو خدا نے مجھے قرآن کی زبان میں اعجاز عطا فرمایا ہے پھر حضور فرماتے ہیں نمبر تین خدا نے میری دعاؤں میں سب سے بڑھ کر قبولیت رکھی ہے نمبر چار خدا نے مجھے آسمان سے نشان دیے ہیں نمبر پانچ خدا نے مجھے زمین سے نشان دیے ہیں ٹھیک ہے نمبر 6 خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ تجھ سے ہر ایک مقابلہ کرنے والا مغلوب ہوگا تو جتنی باتیں ابھی تک حضم الصیم علیہ السّلہ السلام کرتے ہیں ہمیں حضور کی زندگی میں وہ ساری باتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے ان کو و خوار کر کے رکھ دیا پھر نمبر سات حضور فرماتے ہیں خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ تیرے پیرو ہمیشہ اپنے دلائل صدق میں غالب رہیں گے اور دنیا میں اکثر وہ اور ان کی نسل بڑی بڑی عزتیں پائیں گے تو ان پر ثابت ہو کہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ کچھ نقصان نہیں اٹھاتا حضور فرماتے ہیں نمبر آٹھ خدا نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ قیامت تک اور جب تک کہ دنیا کا سلسلہ منقطع ہو جائے میں تیری برکات ظاہر کرتا رہوں گا نمبر 9 خدا نے آج سے بیس برس پہلے مجھے بشارت دی کہ تیرا انکار کیا جائے گا اور لوگ تجھے قبول نہیں کریں گے پر میں تجھے قبول کروں گا اور بڑے زوراور حملوں سے تیری سچائی ظاہر کر دوں گا ٹھیک ہے نمبر دس اور خدا نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ تیری برکات کا دوبارہ نور ظاہر کرنے کے لیے تجھ سے ہی اور تیری ہی نسل میں سے ایک شخص کھڑا کروں گا کھڑا کیا جائے گا جس میں میں روح القدس کی برکات پھونکوں گا <تصفح> وہ پاک باطن اور خدا سے نہایت پاک تعلق رکھنے والا ہوگا گویا خدا آسمان سے نازل ہوا تو یہ وہ دس باتیں ہیں جو حضرت اقدس مسیح مؤودیہ السلّۃ السلام نے لکھیاں ظور فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلے کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں یہ اس خدا کی وہی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں ایک ایک موجے کو ایک ایک نشان کو جو حضرت وسیم علیہ سات و نے جہاں پہ دس لکھے ہیں حضرت مسیح ماؤود علیہ السلۃ والسلام اس طرح فتح یاب ہوتے ہیں کہ ان کے مخالفین بہت کوسوں دور ان سے نظر آتے ہیں بلکہ نظر ہی نہیں آتے آخر میں جو نمبر دس پہ حضرت مسیح علیہ السلّۃ والسلام نے جس بیٹے کا ذکر کیا اور اتفاق سے ہم فروری کے مہینے سے بھی گزر رہے ہیں بیس فروری وہ دن ہے جس میں حضرت اقدس مسیح ماؤود علیہ الاتل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی اور اس کی باون خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ باون خصوصیات اور بعض اٹھاون کا بھی روایات میں ذکر آتا ہے کہ وہ اس میں ہوں گی اور وہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلّۃ والسلام کے جو دوسری اہلیہ ہیں ان کے بڑے بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں مسلم معود کے رنگ میں ان میں پوری ہوئی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے جو کام کیے ہیں جو تحریر میں تقاریر میں باون سال پر محیط ان کا خلافت کا دور ہے اور جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے وہ واقع ہی وہ رنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ اتنی ترقی کرے گا کہ قومیں اسے برکت پائیں گی بہت شکریہ اس میں وسیم عدیہ السلام کی جو ساری عبارت پڑھی حضول جی تو ہر ایک کو مخاطب کیا ہے جو جو جس جس معیار کو ذہن میں رکھتا تھا قبولیت دعا وغیرہ لیکن جس طرح انہوں سوال میں خود ہی ذکر کر دیا کہ ہضموسا علیہ السّلام کے زمانے میں جادوگر تھے حتیثہ علیہ السلام کے زمانے میں طب تھی جی تو اس میں ہمارا یہ سوال ہے کہ حضرت مرزا غلامت کادیانی علیہ السلام جب آئے ہیں اس زمانے میں کیا تھا جس طرح آپ نے پچھلے زمانوں کی چیزیں گنوائیں کہ ان کا عروج تھا تو اسی میں نشان دکھایا ٹھیک ہے تو آپ بتائیں کہ حضرت مرزا غلام قادیانی علیہ السلام کے زمانے میں کس بات کا عروج تھا ٹھیک ہے تاکہ اس کے ذریعے جواب دیا جاتا ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کی جو سب سے بڑی علامت بتائی ہے یکسر صلیب بتائی ہے ٹھیک ہے کہ یہ اس کا معائضہ ہے کہ اس کے ہاتھوں یہ ہونا ہے حالانکہ امت میں کئی ہزار اولیاء کے آنے کی بھی حضور کو اطلاع خبر تھی مجددین کے آنے کی بھی خبر تھی حضور نے دی لیکن صرف ایک وجود کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر سلیب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس نے کرنی ہے یعنی یہ ہے اس کا معاوضہ کہ جو اور کسی کو رسیب نہیں ہوگا تو یہ قصر یعنی سلیب کو توڑنا اس کے شرع میں یہ لکھا ہے کہ ظاہری سلیبیں نہیں توڑنی وہ تو کوئی بھی شخص توڑ سکتا ہے لیکن یعنی وہ صلیبی مذہب جو کہ اصل میں حتیثہ علیہ السلام کا سکھایا ہوا نہیں ہے جس کو بگاڑ کر ایک نیا مذہب بنا دیا گیا ہے لیکن نام حتیسہ علیہ السلام کا لیا جاتا ہے تو مسیح مود نے آ کے اصل بتانا ہے اور وہ ان دلائل کو توڑنا ہے جو عیسائی حضرات پیش کرتے ہیں تو یہ بڑی بات جو نشانی جو معزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ مسیح محمود علیہ السلام نے پھر کر کے دکھایا باقی آگے جیسا کہ اقتباس پڑھا ہے نور صاحب نے ہر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور حضور نے ہر ایک کو دعوت دے دی کہ آپ اگر قبولیتِ دعا میں آنا چاہتے ہیں تو آج اور فصاحت و بلاغت میں آنا چاہتے ہیں کون تفسیر لکھتا ہے کون نئے نئے معنی لکھتا ہے تو اس میں دیکھنے تو یہ باتیں ہیں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بیان فرمائی تو یہ وہ زمانہ تھا جب مرزا صاحب تشریف لائے تھے جب عیسائیت کا ایک غلب ہے کہ زمانہ یا دور تھا جب وہ اپنے بھرپور تبلیغ کر رہے تھے اور جی کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک مذہبی اکھاڑا بنا ہوا تھا جی جی سلیپ توڑنے کی بات جب ہم کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عیسائیوں کو جواب دیا اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ایک باطل عقیدہ ان کی حیات کا ہے کہ وہ زندہ ہیں آج بھی آسمان پر بیٹھے ہوئے اس کو جو توڑا ہے یہ ہے سلیب کو توڑنے کی بات جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے عبدالرابد صاحب یہ بھی ذکر کیا کہ آسمانی نشان دیکھنا ہے تو وہ بھی ملا ہے زمینی نشان دیکھنا ہے تو وہ بھی ملا ہے بھائی درخواست ہے کہ کوئی ایک آسمانی نشان بتائیں ہمیں یا کوئی ایک زمینی نشان بھی بتائیں صاحب جی اس میں جیسے رسول اکرم صلی اللہ, صلی اللہ علی علیہ وسلم نے فرمایا کہ, کہ ہمارے مہدی کے لیے ایک نشان ہے کہ جو جب سے زمین و آسمان بنے ہیں اس کسی کی تائید کے لیے نہیں آئے ٹھیک <تصفح> ہے اور وہ نشان چاند کا اور سورج کا گرہن تھا ٹھیک ہے اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاریخ متعین کی ہے سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی نے ہی حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلات کے کی کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں بین ہی انہیں تاریخ تار, میں سورج کو بھی چہن گرہن لگا ہے اور چاند کو بھی گرہن لگا ہے اب جو زمینی باتیں ہیں اس میں تو انسان کچھ کہہ سکتا ہے کہ چلیں آ, سائنس نے اتنی ترقی کر لی یا کوئی اور بات ہو گئی لیکن آسمان یا سورج اور چاند کے گرہن پہ کسی انسان کا تو نہیں ہو سکتا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نشان کے طور پر اس بات کو پورا کیا اور یہ روایات میں دار کی یہ روایت ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک آسمانی نشان کی بات ہوئی کہ جو اور وہ بھی پیشگوئی کے رنگ میں پہلے ہی آضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور وہ بات اسی طرح سے پوری بھی ہوئی جس طرح سے بیان کی گئی تھی چلیے ایوب صاحب یہ بات آپ کو بیان کی گئی ہے اور کچھ جواب آپ کو دیے گئے ہیں مزید سوال اگر آپ کے ذہن میں آئے تو آپ فون کر سکتے ہیں ہم آپ کا ایک اور سوال بھی شامل کر سکتے ہیں پروگرام میں نمبر ہمارا پھر وہی ہے 4164106522 اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو احمدیہ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہمارے پاس پندرہ منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے عبد الرابد صاحب جس موضوع کو لے کے چل رہے تھے اس تصنیف کا ذکر اگر ہم آگے لے چلیں اور اس کو پورا کر لیں جس حد تک ہم کر سکتے ہیں آج تو وہ بہتر ہوگا جی اس میں جو ایک بات ہوتی ہے کہ حضرت وسیم اللہ ساۃلام نے مباحثوں سے منہ کیوں موڑا جی تو اس میں حضرت وسیم اللہ سات السلام کی جو تصنیف ہے انجام آتھم, اس کے بارے میں ہم اپنے پروگرامس کر چکے جی. ہیں اور باقاعدہ جی. قریب تین کے قریب ہم نے وہ پروگرام آ, آ, انجام جامعتھم جو کتاب ہے اس پہ کیے تھے آ, اس میں حضرت مسیم الصۃ اسلام نے جو آ, مباحثات ہیں ان سے آ, لکھا تھا کہ میں اب اس سے کنارہ کشی کرتا ہوں اور میں مباحثات نہیں کروں گا اور پھر حضور کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اس پہ قائم بھی رہے ہیں پھر اس کتاب میں حضور فرماتے ہیں کہ مباحثات نہ کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اصل غرض اس اس اس اشتہار سے یہ تھی کہ جب کہ نقلی مباحثات سے مخالف علماء راہ راست پر نہیں آئے اور ان مباحثات کو ہوتے ہوئے بھی دس سال سے کچھ زیادہ گزر گئے اور اس عرصہ میں میں نے چھتیس کتابیں تعلیف کر کے قوم میں شائع کیں اور ایک سو سے زیادہ اشتہار شائع کیے اور ان تمام تحریروں کی پچاس ہزار سے زیادہ کاپی ملک میں پھیلائی گئی اور نصوصِ قرآنیہ اور حدیثیہ سے اعلیٰ درجہ کا ثبوت دیا گیا لیکن ان تمام دلائل اور مباحثات سے انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اور آخر خدا تعالی سے امر پا کر سنت انبیاء علیہ السلام سے علاج اس میں دیکھا کہ ایک فوری مباحلہ کے رنگ میں اجازی مقابلہ کیا جائے ٹھیک ہے تو اس میں جو بات حضور فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو سخت دلی ہے ان کو دیکھ کر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد ان سے جو اس قسم کے جو مباحثے ہیں وہ میں نہیں کروں گا پھر اس کتاب میں حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلاۃ والسلام جو حضرت مسیح کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی جو وفات کے دلائل ہیں وہ حضور دیتے ہیں مثلا ہم بڑی دفعہ اس کو ذکر کرائے ہیں فلمات و فعیطانی جو صورت معاہدہ کے آخری رکوع میں آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ یہ مکالمہ ہے حضرت عیسیٰ اور علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی وفات ثابت ہوتی ہے پھر اسی کے ذیل میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام چند احادیث کی کتابوں کا پھر چند تفصیر کا اور اسی طرح جو شروحات ہیں مختلف کتابوں کی اس کے حوالے حضرت مسیح مود علیہ السلۃ والسلام دیتے ہیں پھر اسی طرح قرآن کریم کی جو دوسری آیات ہیں اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا فوت ہونا مثلاََ کانا یا اقلاع تعام جی کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ کھانا کھایا کرتے تھے یہ ماضی استمراری کا سیگا ہے یعنی وہ دونوں ایک وقت میں کھایا کرتے تھے حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم علیہ السلام سے الگ نہیں کیا گیا یعنی دونوں پہ یہ سیگا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے تو یا تو اب یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلط اب کھانا نہیں کھاتے یعنی کہ اب وہ نہیں ہے یا اگر مانیں گے کہ وہ زندہ ہیں یا انہوں نے واپس آنا ہے تو پھر قرآن کریم میں ہمیں رد و بدل کرنا پڑے گا کہ گویا نازب اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کھانا پڑے گا پھر ٹھیک ہے تو ان دونوں کا ذکر ایک جگہ پہ موجود قرآن میں ہمارے سامنے موجود ہے پھر جب ایک طرح ہی نشان مانگا گیا جیسا کہ ہمارے سے مانگا جاتا ہے کہ مرزا صاحب سے پہلے جنہوں نے کتابیں لکھی ان کے نام بتائیں تو اس قسم کے جو اعتراضات ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے زمانے میں بھی ہوئیں اور انہوں نے من چاہے اعتراض یا من چاہیے جو نشانات <سلام> ہیں <سلام> وہ مانگے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کو فرمایا کہ آپ آسمان پہ جائیں وہاں سے کتاب لے آئیں ہمارے لیے حضور نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا کُل سبحانہ ربی حلقن تو اللہ بشر رسولہ کہ میں تو صرف انسان ہوں اور انسان جو ہیں وہ اسی سے پاک ہیں تو اس سے بھی آ, یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میں تو ایک بشر ہوں اور پھر ایک رسول ہوں دو چیزیں yeah. بتائیں تو یا تو نوز باللہ آپ حضرت عصی السلۃ والسلام کو بشر نہ مانے. تو جو ایسا کہتے ہیں کہ نوزب اللہ وہ خدائی صفات اس کے اندر ہیں وہ آپ کو ماننا پڑے گا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام انسان ہیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ آسمان پر نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو یہ وہ دلائل ہیں پھر دوسری جو حوالے ہیں تفاصیر کے اور بعض کتابوں کے وہ حضرت مسیم علیہ السلاۃُ السلام نے دیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃُسلام جب آئے ہیں اور یہودیوں میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السّلاۃ واللام کا جو فرق ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو یہودی کیوں نہیں مانتے وہ بین ہی اور یہ بڑا ایک حز اٹھاتے ہیں ہمارے جو سننے والے ہیں جامعین ہیں کہ بین ہی وہ مشابہت ہمیں یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں میں اور حضرت حضرت مرزا صاحب کو ماننے والوں میں نظر آتی ہے یعنی ان کے مسیح میں اور مسلمانوں کے مسیح میں بالکل جو مشاہد ہے یہودی اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ الیا نبی جو آسمان پر گئے تھے جی انہوں نے واپس آنا ہے جی اسی جسم کے ساتھ ٹھیک جی جی ہے اور اس کے بعد آنا ہے عیسیٰ علیہ السلط اسلام ٹھیک جی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اس مسیح نے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلط اسلام نے آنا ہے اور پھر مہدی آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ بین ہی دونوں جو امتیں ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا کہ وہ جو مشابہت ہے موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے حضور کی تو وہ بین ہی یہاں پہ بھی پوری ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ معاملہ پیش کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو جو اہلیہ آنا تھا وہ یاحیہ ہے अगुँ. حضرت یا کی طرف جی اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ حضر جنہوں نے آنا تھا وہ یہ ہیں اس کے علاوہ اور آسمان سے تم آتا کسی کو نہیں دیکھو گے ٹھیک ہے اسی طرح حضرت مسیح مود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ بالکل انہیں الفاظ میں کہ جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے وہ میں ہوں اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں آنا ٹھیک ہے تو یہ وہ مماثلت ہے جس کا ذکر بھی حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام اس کتاب میں اگلے چند صفحات میں کرتے ہیں اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ حضرتہ کو دوبارہ لے کر آنا اور پھر احادیث اور قرآن کریم کی کوئی نظیر یا کوئی کوئی بات اس میں پیش نہ کرنا یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو بالآخر شرک پر ختم ہوتا ہے جی یعنی گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام میں آ, آ, ڈال رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں جو کہ شرک کا شائبہ اپنے اندر رکھتی ہے اور در حقیقت بھی شرک ہے کہ خدائی صفات کو کسی اور کے اندر اس اسرحا مانا جائے پھر اگلے چند صفحات میں حضرت مسیحم علیہ السلام جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام نے ہجرت کی ہے اس علاقے سے کشمیر تک اس کا سارا بیان ہے پھر بعض بائبل کے حوالے ہیں وہ حضور نے ساری باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں تو وہ حضور نے یہاں پہ بیان کی ہیں پھر اس کے بعد اس کتاب میں حضرت مسیحم علیہ اللہ اسلام نے آ, پہلے تو حضور نے وفات مسیح کے بارے میں بات کی اس پہ چند صفحات لکھے پھر حضور جو دوسرا بڑا بات ہے یا دوسرا مرحلہ ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ مسیح مود نے اسی امت میں سے ہونا تھا اور پھر حضور, حضور حضرت مسیحم علیہ السلام اس میں آ, چند احادیث اور قرآن کریم کی جو جو سپورٹ کرتی ہیں آیات ان کا ذکر کرتے ہیں مثلا امام منکم من کم اور ماں منکم یہ بخاری اور مسلم کی جو وہ کتابیں ہیں جو مستند ترین کتابیں سمجھی جاتی ہیں احادیث میں اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و یہ بات بیان کرتے ہیں کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ تم لوگوں کے اندر ہی ہوگا تم لوگوں میں سے ہی اٹھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم تو ان کو حضرتہ کو رسولً اللہ بن اسرائیل کہے اور مسلمان یہ کہیں کہ نہیں اندر سے نہیں آنا کوئی باہر سے آئے گا ٹھیک یعنی کہ حضرتیثہ علیہ الصلاۃ والسلام تو منصوب ہوگے بنی اسرائیل اور حضور یہ فرماتے ہیں کہ جو آئے گا وہ تم لوگوں میں سے ہی ہوگا یعنی مسلمان ہوگا تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یا ان کے جو افہام یا جو اعتراضات اٹھتے ہیں حضرت وسیم علیہ سات نے اس کا جو ہے بڑی تفصیل سے ذکر کیا پھر ایک بڑی مشہور روایات ہیں دو بلکہ جس کے اندر اور اور بخاری میں یہ روایات موجود ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو خواب میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وہ جب انبیاء کو دیکھتے ہیں خوابوں میں اور ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں اور پھر حضرت مسیم علیہ السلۃ وسلام یا آنے والے کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے تو ان دونوں کے حلیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ فرق ہے مثلا ایک کے بال فرمایا کہ جو گزر گیا مسیح ناصری ان کے بال گھونگریالے ہیں ادھر فرمایا کہ اس کے بال لمبے اور سیدھے ہیں ہے تو یہ فرق ہیں بعض جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو آنے والا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی ہونا ہے اور مسلمان ہی ہونا ہے اس کے علاوہ اور نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے پھر وہ جو آیت ہے کمار سلنا اللہ فرعن رسولہ کہ ہم نے آپ کو اس طرح بھیجا جس طرح فرعون کی قوم کی طرف رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے تو اس میں جو کما کا لفظ ہے وہ مشابہت بیان کرتا ہے جس طرح میں نے جی پہلے ذکر جی اس جی کا دی میں دی کر آیا ہوں تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو یہاں پہ حضرت مسیحم علیہ صلاح واللام نے بیان کی ہیں اور پھر اس کے علاوہ پھر حضرت مسیحم علیہ السلۃ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا جب اولیاء اور یہ جو بزرگان ہیں امت کے انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر لکھ چھوڑا تھا کہ چودھویں صدی کے سر پر مسیح مود نے آنا ہے ٹھیک ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ ان تمام حضور کو کا حوالہ بھی دیتے ہیں وہ ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو میں بعض مزید اس سے بھی حوالے موجود ہیں کہ انہوں نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ چودھویں صدی میں ہی آنا تھا اور بہنے ہی وہ سال بنتے ہیں جب حضرت اقدس مسیح مود علیہ و اسلام کا ظہور ہوا ہے ٹھیک ہے پھر حضور جو خصوف و کسوف یعنی کہ چاند گرہن اور سورج گرہن والی روایات ہیں ان کی طرف حضور آتے ہیں اور اپنی جو تائید میں یہ باتیں حضور پیش کرتے ہیں ٹھیک یہ تمام باتیں ہیں جو حضور نے یہاں پہ لکھی ہیں چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سامین اب وقت ہے جب ہم اپنا یہ پروگرام ختم کرنے کے قریب ہیں پروگرام کے آخری تین سے چار منٹ کے وقت ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ آپ پروگرام سن رہے रेडियो ریڈیو احمدیہ ریڈیو احمدیہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہفتے میں دو دفعہ پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو یعنی ہفتے کے روز شب نو بجے ہم ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر ایف ایم پوائنٹ سیون پر ہفتے کے دن شب نو بجے کا جو پروگرام ہے وہ نو سے دس بجے تک اردو زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے دس سے سارے دس بجے تک عربی زبان اور اس کے بعد پھر ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک بنگلہ زبان میں یہ تینوں پروگرام آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیے جاتے ہیں اتوار کو آٹھ بجے شب ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ریڈیو احمدیہ پر آٹھ بجے شب آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفت المسیح الخی سید اللہ تعالیٰ بن نسر عزیز کے تازہ ترین خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کی جاتی ہے اتوار کے اگر ہم پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اس سے دو روز قبل یعنی جمعہ کو جو خطبہ ارشاد فرمایا گیا اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے ریکارڈنگ کے معاون بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز ہوتا ہے جو کہ جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک پروگرام کے پہلے دو گھنٹے ایف ایم پوائنٹ سیون پر آپ سنتے ہیں جبکہ آخری دو گھنٹے اے پر اس طرح سے ہفتے اور اتوار ان دو دنوں میں تقریباً چھ گھنٹے کے لیے ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ سہولت ہمارے ان سامعین کے لیے جو کینیڈا سے باہر کہیں پر بھی موجود ہیں بہت اللہ کے فضل سے دنیا میں کئی ممالک میں یہ پروگرام ہے جس کی ریکارڈنگ بعد میں سنی جاتی ہے اس ریکارڈنگ کو سننے کے لیے ریڈیو احمدی کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلیو اسلام ڈاٹ سی اے یہ ویب سائٹ ہے جس پر ہم آج کا پروگرام بھی اپلوڈ کریں گے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکاڈنگ بھی موجود ہے. ریڈیو احمدیہ احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے سامعین آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اگر آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ سننا چاہیں یا آج سے پہلے کے پروگرامس کی ریکارڈنگ سننا چاہیں تو ان کے لیے تو ویب سائٹ ہم نے آپ کو بتائی www.voiceofislam.ca اسلام لیکن اگر آپ احمدیہ مسلم جماعت کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے ال اسلام ڈاٹ الاسلام اسلام کی اسپیلنگ ہے اے ایم ال اسلام ڈاٹ یہ ویب سائٹ آپ کو اردو زبان میں انگلیش میں اور عربی زبان میں میسر ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ جو بھی جماعت کے بارے میں تعارف حاصل کرنا چاہیں وہ تعارف آپ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو احمدیہ مسلم جماعت کا چوبیس گھنٹے چلنے والے ٹیلی ویژن چینلز ہیں ایم ایم ٹی اے ڈاٹ ٹی وی کے ذریعے بھی آپ یہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں یا ایم ٹی اے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ دنیا کی مختلف زبانوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اردو میں بھی ہے انگریزی زبان میں بھی ہے اسی طرح اور زبانیں ہیں عربی زبان کے ساتھ جس میں ریڈیو ایم ٹی uh, اے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ایم ٹی اے چوبیس گھنٹے چلنے والی نشریات ہے احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں ان تمام ذرائع سے آپ احمدیہ مسلم جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ ایک اور ذریعہ ہے جو کہ ہفتے اور اتوار کو براہ راستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سامین آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے آج میرے ساتھ کنٹرولز پر جو تھے ان کو ان کا بہت بہت شکریہ اسی طرح سے عبدالنور عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ مصباح برو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سامین اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ ہفتے کی شب نو بجے دوبارہ حاضر ہوں گے صفی راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ